وسلام تو سلام سید دل رسل سید سی وخاتم الانبیاء محمد خاطم المبیا حمدنصطفی والا آمَنَّا بِاللَّهِ لا اانعم الله بالله وما هم زالا الينا وما هم زلم من قبل وان اكثركم فاسقون الله حمد لله وصدق الله مولا العظيم وصدق رسول النبي الكريم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 کلو بلو منی معذ سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم کرے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد معذر سامعین آج کی یہ محفل مسلمانوں کے فکر و نظریات کو بیدار کرنے کی محفل ہے آج کی اس محفل میں جو فقیر نے خطاب کرنا ہے جس موضوع پر بات ہوگی اس موضوع کا نام ہے دنیا اسلام پر کفار نظریاتی جنگ کے حملے یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا میں نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے نظریاتی جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ در حقیقت اس وقت سے شروع ہوا ہے جس وقت سے انگریزوں نے دنیا اسلام پر اپنی چالاکی اور رو بہانا روباہیانہ ہیلوں کے ذریعے دنیا اسلام پر تسلط قائم کیا اس وقت سے یہ نظریاتی جنگ انہوں نے شروع کی. کیوں وہ یہ سمجھتے تھے کہ گرم جنگ کے ذریعے میدانی جنگ کے ذریعے آلات حرب و ضرب کی جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا اگر وقتی طور پر ہو بھی جائیں گے لیکن پھر ان کے اندر محمود غزنبی اور صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین اسلام پیدا ہو جائیں گے جس سے پھر ہمارا اور ہماری تہذیب اور ہمارے کفر و ظلم کا پنجا دنیا سے ڈھیلا پڑ جائے گا اور ہم پھر ختم ہو جائیں گے انہوں نے ان خطرات کے پیش نظر فیصلہ کیا ایک اپنی مجلس شورا بنائی جس میں یہ مشورہ کیا گیا کہ اب ہمیں طریقہ واردات کو بدلنا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کی فوجوں کو میدان جنگ میں اتاریں اور ان کے مقابلے میں آ کر اپنی لاکھوں جانے ضائع کرائیں اسلحہ ضائع ہو اس کے بغیر ہی مسلمان کو ختم کر دیا جائے اگرچہ وہ زندہ رہے لیکن ایسی موت مر چکا ہو کہ اس کو اپنی موت کا احساس نہ ہو اس کو کوئی شخص مردہ نہ سمجھے اس کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کرے لیکن ہو مردہ یعنی نظریاتی طور پر اس کو ختم کر دیا جائے اور یاد رکھنا کسی قوم کی انتہائی شکست اور دائمی اور ہمیشہ کی شکست یہی ہوتی ہے کہ اس کے نظریات کو اس کے افکار کو اس کی تہذیب کو اس کے تمدن کو اس کے دل دماغ سے نکال کر پھینک دیا جائے اور حتیٰ کہ ان کو اپنی تہذیب اور اپنے نظریات جو ہیں ان کے بارے میں کبھی خواب میں بھی دیکھنا نصیب نہ ہو تو جب ایسے حملے کے ذریعے نظریاتی طور پر کسی قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے وہ قوم کبھی اٹھنے نہیں پاتی مگر جب کہ پھر اس کے اندر وہ نظریات دوبارہ پیدا ہوں تو پھر وہ کہیں اٹھ سکتی ہوتی ہے لہذا انہوں نے یہ ایک گھنونا منصوبہ تیار کیا اس گھنونے منصوبے کی مختلف انہوں نے کڑیاں پیدا کی اس گھنونے منصوبے کی آگے کئی شاخیں انہوں نے تیار کی جن کا مرکزی نقطۂ نگاہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کی تعلیمات اور ان کی تہذیب اور ان کے افکار و نظریات سے دور کر دیا جائے اور یہ جس طرح بھی تم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ سارے حربے اختیار کیے جائیں اور اس طرح مسلمانوں پر کامیابی حاصل کی جائے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اس منحوس اور انتہائی گہرے منصوبے کے لیے مختلف ہتھکنڈے اختیار کیے مختلف شکلیں اختیار کی تو ایسے ان کے منصوبے سازشیں اور ہتھ کنڈے جو ہیں انہی کو آج کی محفل میں بیان کیا جائے گا اور ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے انگریزوں کی کتابوں کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے حوالہ جات پیش کروں اور ان کے منصوبہ جات جو ہیں جو کچھ کامیابی سے ہم کنار ہو چکے ہیں یا کچھ باقی ہیں تو ان سے میں پردہ کشائی کروں اور ان کو ظاہر کروں بیان کروں آپ کے سامنے میں کلام خدا جس میں ہر رتب و یابس کا ذکر ہے اشارتن کنایاتن یا سراہ اس کلام مجید سے کفار کی ایسی سازشوں کا اجمالی ذکر جو ہے نا وہ جناب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے تاکہ پتا چل جائے کہ ہمارے قرآن حکیم اور چودہ سو سالہ یہ نارائب کتاب جو ہے اس نے آنے والے تمام ختنے اور تمام ہواد زمانہ جو ہے ان کو کن الفاظ کے اندر بیان کر دیا ہے اور وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے لیکن ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا رہبری نصیب نہیں ہو سکا کہ جو ہمیں قرآن مجید کی جو ہے نا تعلیمات وہ ہم تک پہنچاتا اور ان کو ہمارے سامنے واشگاف لفظوں میں بیان کرتا واضح الفاظ میں بیان کرتا اور ہم اس پرانے مجید کو پھر سمجھ کر اور دشمن کے فتنوں کو جی اس کے آئینے میں سمجھتے یہ ہم نے کبھی ہم نے بھی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا قائد میسر ہو سکا ہے ہاں جی باہر صورت اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم فرمایا تو ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ جو حقائق پرانے مجید کے حوالے سے سمجھ آئے ہیں میں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یاد رکھنا پرانے مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی اسلام کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کی صرف دو چیزیں بنیاد ہیں ایک ہمارا ایمان ایک مسلمانوں کا ایمان اور دوسرا مسلمانوں کی نیکی یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہود و نشارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جب تک یہ دو چیزیں مسلمانوں میں رہیں گی ایک ایمان اور دوسرا نیکی اس وقت تک یہود و نصارا ہمیشہ دشمن ہی رہیں گے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکے قرآن حکیم نے سورہ معاہدہ کے اندر ارشاد فرمایا آجت نمبر ہے انسٹھ ارشاد ربانی قل یا حل تنقمون ملنا اللہ ان آمننا باللہ وما انزل, وما انزل من قبل و انا فرگم فاسکو اے کتابیو اے یہود و نصارہ حل تنقبون منہ کیا, کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے یہود اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہہ دو کتابیوں سے کہہ دو یہود و نصارہ سے کہہ دو تمہیں ہماری یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہاں منا بلّہ ہے اور جو ہم پر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم پر اترا ہے اس پر جناب ہم ایمان رکھتے ہیں وما ماں ان ضلع قبل اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا جو کتابیں ہم سے پہلے اتری جو دین ہم سے پہلے نازل ہوئے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں گم فاسقون اور دوسری بات یہ کہ تم میں سے زیادہ لوگ فاسق ہیں جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم میں زیادہ لوگ نیک اور سالے ہیں لہذا تمہیں یہی غصہ اور جناب یہی دشمنی ہے یہی بات ہماری بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں سب نبیوں رسولوک مانتے ہیں है. حضرت موسی علیہ السلام کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں جناب عیسیٰ رول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اور ہماری نیکی یہی تمہیں بری لگ رہی ہے اور یہی تمہیں برا لگتا ہے کہ تم میں کفر ہے اور فسق و فجور ہے تمام جرائم ہے تمام فسادات ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں واضح فرما دیا ہے ہمیں حقیقت بیان کر دیا ہے کہ ہماری وجہ دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کفار کی وجہ دشمنی کیا ہے اس دشمنی اور دعوت کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت سے نیکی موجود ہے تو یہ بات ہے جو ہماری دشمنی ہمارے ساتھ یہود و نصارہ کی جو دشمنی ہے اس کی وجہ بن رہی ہے وہ یہی بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں اور وہ سب کو نہیں مانتے اور دین, دین اسلام کو نہیں مانتے ہم نیکی کرتے ہیں ہمارے اندر اولیاء ہیں ہمارے اندر جناب والا نیک صلاحہ ہیں ہمارے اندر شہادا ہیں ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں اللہ کے کرم و فضل سے اور دین کی برکر سے کہ جو لوگ اپنی جناب نیکی کی اشاعت کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے صرد کی بازی لگا دیتے ہیں جیسے حضرت امام حسین نے لگا دی ہے جی جیسے حضرت امام حسین نے سردر کی بازی لگا دی دین کی اشاد کے لیے نیکی کی شاد کے لیے برائی کے خاتمے کے لیے یہی وجہ ہے قربان جائیے حضرت امام حسین اس وقت نہیں اٹھے جب حضرت عمر بن خطاب بادشاہ ہے اس وقت نہیں اٹھے جس وقت حضرت عثمان بادشاہ ہے کیوں اس وقت نہیں اٹھے ان کو پتا تھا اس وقت ہمارے حکمران جو ہے وہ صرف نیکی پھیلا رہے ہیں وہ برائی کا خاتمہ کرتے ہیں لہذا اس وجہ سے امام حسین ان کے مقابلے میں نہیں اٹھے کس وقت اٹھے جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس نے کا برائی کی شاعت شروع کر دی وہ ظالم بادشاہ تھا برائی کرتا تھا برا بادشاہ تھا امام حسین دی اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی معلوم ہو ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں اور نیکی کی شاد کرتے ہیں نیکی کی تو یہی بات, بات, بات ہے جو کفار کو کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے خدا وادلہ شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہود نصارہ کے سینوں میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کا نام ایمان باللہ ہے ایمان بالرسل ہے ایمان بالکتب قتبل الہیہ ہے ایمان بالملائکہ ہے یعنی دل سے خدا کو ماننا اور صحیح طریقے پر ماننا اور نیکی کرنا اور نیکی کی اشاعت کرنا یہ وہ کانٹا ہے جو یہود و نشارہ کے دل میں چبھتا ہے اور یہ کانٹا وہ جناب جب ان کو چبھتا ہے تو مسلمانوں پر ہر طرح کے جناب ہتھ کنڈے اور حملے کرتے ہیں جن کی وضاحت میں آپ کے سامنے اسی مجلس میں کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ مگر یاد رکھنا لاکھ برا چاہیں یہود و نصارہ ان اللہ لذیذ وہ نہ تو کبھی ایمان کو ختم کر سکتے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے اور نہ ہی مسلمانوں سے کبھی وہ نیکی کا خاتمہ کر سکتے ہیں تکبیر آبا, آبا. نارے رسال, نارے تحقیل. اس کی وجہ یہ ہے فانوس بن, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے نورے خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن کلندر <تصفيق> لاہوری اقبال فرماتے ہیں نورے خدا ہے کفر کی ہر پہ خندہ جاؤں نورے خدا ہے کفرگی ہرکت پہ خندہ خندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کل منہ تو بے قید میرے محبوب فرما دیجیے کافروں کو اپنے غصے میں چل کر راک ہو جاؤ مر جاؤ جو کچھ کرنا ہے لیکن جو میں نے دین حق کا چراغ روشن کیا ہے یہ تمہاری پھونکوں سے اور جناب یہ چھپکلی والی پھونکوں سے یہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے تو جناب والا اب غور فرمائیے اس آئے مبارکہ کے علاوہ چند آیات اور ایسی پڑھتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو دین اسلام سے منعارف کرنے اور ہمیں واپس کفر کی طرف لے جانے تک یہود و نسارہ کی جنگ ہمارے ساتھ جاری رہے گی ارشاد ربانی ہے ولاب دنیا وا فر وائکا سہا بنار سال د اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے تو فرمایا یاد رکھنا جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین کو چھوڑ کر پھر جائے گا فیا متو ہوا کا پھر جب موت آئی تو کفر کی حالت میں اس کو پہنچی تو فرمایا وافا اللہ تک ایسے مرتدوں کے سارے امال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اکارت ہو گئے اصحاب اللہ فرمایا یہی لوگ پھر جہنمیا ہوں یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے نے واضح بتا دیا ہے ہمیں حاجی کے دہل بتا دیا ہے قربان جائیے سری الفاظ میں بتا دیا ہے مسلمانوں کافر اس وقت تک تم سے لڑتے ہی رہیں گے جب تک تمہیں اگر بن پڑے تو وہ واپس کر دیں دین تمہارے سے تمہیں مرتد کر دیں مرتد ہمیں مرتد کرنے تک ان کی جنگ جاری رہے ہاں جی نوز بلّہ منظال ہاں جی معلوم ہوا ہے شہر سے منصوبے ہر طرح سے خفیہ الامیا ہاں جی سرد جنگ جنگ کے ذریعے وہ ہمیں کو ایمان سے دین سے پھیرنے میں ہمیشہ مصروف رہیں گے وہ ایک پل بھی غفلت نہیں کرتے جو یہ سمجھے وہ پل غافل ہو جاتے ہیں قرآن کا منکر ہے قرآن تو یہ فرما رہا ہے وہ کبھی غفلت میں پڑھیں گے تم تو غفلت میں پڑ جاتے ہو مگر وہ غفلت میں نہیں پڑیں گے وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کسی طریقے سے انت... ان کو مرتد کر دیں ان کو اپنے دین اسلام سے ہٹا دیں اور جناب والا آگے غور کریے آگے غور کریے ویر شاد ربانی آئی منو ان کو تیرو من کم اندینا تل کتابا یردو گم بانے گم کا فرمایا ایمان والو اگر یہود و ن سارا یہودو و کے کہ کسی گروہ کی تم اطاعت کرو گے ان کا مشورہ مانو گے ان کی بات مانو گے یردو کم بادہ ایمان تم کافرین وہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو کافر واپس کر دیں گے کافر کر دیں گے کافر کر دیں گے, کر گے۔ ایسایت کریما نے بتایا ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کا مشورہ نہیں ماننا ان کا حکم نہیں ماننا ہاں جی جناب غور فرمائیے گا اور جناب والا آیت ہے یا ایمان والو اپنا والدی اپنے سوا دوسروں کو بھی مت بنانا اپنے دشمنوں کو بھیدی نہ بنانا بے پانت کم مندوں گم اپنا راجدھان نہ بنانا اپنا بھی نہ بنانا اپنا جناب راز جاننے والا نہ بنانا اپنا دوست نہ بنانا کیوں لا جا خبالا وہ تمہارے فساد نقصان تباہی میں کسر نہیں کریں گے تمہاری تباہی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے لا یعلونکم لو نم خبا لا برابر بھی انہوں نے تمہارے نقصان میں کتاہی نہیں کرنا سوار نہیں کرنا کہ دشمن جو ہے وہ جب تک دشمن کو تباہ برباد نہیں کر لیتا جب تک اس کو ختم نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا کلیجا ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے ہاں جی تو بدو ماراند تو فرماتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری مشقت تمہاری مصیبت ہی کو پسند کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں تم پر ہمیشہ مصیبت ہی رہے تم ہمیشہ تکلیفوں میں رہو ہمیشہ پریشانیوں میں رہو ہمیشہ مشقت میں رہو ہمیشہ ببحال میں رہو ہاں جی وہ ہمیشہ یہ پسند کرتے ہیں کٹ باٹا تل بگدا میں کبھی دشمنی ان کے دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہوتی ہے ماں تو پھر سے دور اکبر لیکن ان کے سینوں کا جو بہتر دشمنی ہے ان کے سینوں میں چھپی ہوئی وہ بہت بڑی ہے وہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن اللہ فرماتا مگر اللہ فرماتا ہے میں تمہارا دوست ہوں میں نے تمہارے لیے میں نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر میں نے ساری عجاتیں بیان کر دی ان کی دشمنی کون کے فتنوں کو کھول کے رکھ دیا ہے تمہارے سامنے ان کن تم تاقلون اگر تم عقل رکھتے ہو اگر تم عقل رکھتے ہو کی مطلب اگر تم پروفیسر نہیں ہو پھر بار سمجھ آئے گی اگر تم ماسٹر نہیں ہو پھر بات سمجھ آ جائے گی اگر تم سکولیے نہیں ہو پھر باہر سمجھ آئے گی کیونکہ عقل جو ہے وہاں پر سکول میں جب جاتا ہے آدمی عقل بھی نکال لیتے ہیں ایمان بھی چھین لیتے ہیں غیرت بھی نکال لیتے ہیں تین چیزیں نکال کر باقی کچھ پڑھا دیتے ہیں تین چیزیں نکال لیتے ہیں بے عقل بھی بن جاتا ہے بے ایمان بھی بن جاتا ہے بےغیرت بھی بن جاتا ہے ہاں جی جناب جی یہ تین چیزیں اور حیاء بے حیا بھی بن جاتا ہے بے رحم بھی بن جاتا ہے تمام گندی آ جاتی ہیں اچھی تمام انسان سے خارج ہو جاتی ہیں ہے جی تو وہ عقل انسان میں نہیں رہتی عقل نہیں رہتی کیونکہ عقل اس آدمی کے پاس رہتی ہے جس کے پاس اپنے خدا کا خوف ہوتا ہے اور اللہ تو ہمارے دلوں کے بید کو جانتا ہے اس وجہ سے فرمایا تم تو ان سے محبت کرتے ہو لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے تم الاب نحم ایک تم ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ خبیص تم سے محبت نہیں رکھتے وہ تمہاری رشتہ داری کا بھی پاس نہیں رکھتے بتوں میں بل کتابیں کلے تم سارے کتاب تم ساری ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو حاجی اللہ کے سارے دین کو مانتے ہو ویدال منا جب تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں منا ہم نے ہم ایمان لائے تمہارے دین بھکو علیحد کو مولانا ملا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں کبھی تم سے علیحدہ ہوتے ہیں پھر یہ یہود و نصارا کیا کرتے ہیں اپنے جناب والا پورے کاٹتے ہیں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں کی پشت کاٹتے ہیں ہاتھوں کو چک مارتے رہتے ہیں ہمیں جناب موقع ملا پھر بتائیں گے ہم کیسے مومن ہیں ہے جی یہ پیٹ پیچھے یہ کام کرتے ہیں یہ کبھی سب تمہارے سامنے آتے ہیں عمران خان کے سامنے آتے تو کہتے ہیں ہم بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے ہماری بیٹی لے جاؤ है? عمران خان بیٹی لے جاؤ اور جب یہ خبیص ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ بتائیں گے دیکھیں گے تو یہ ان کی دشمنی ہے جی جب پہل ان سے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے لیجیے کلمہ پڑھائیے اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں آہ, بیٹے موقع تو آنے دو پھر دیکھنا ہم تمہارا لگڑا کیسے نکالتے ہیں بات سمجھ یہ قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے کل مو تو فرما دیجیے ماں اپنی دشمنی بغض میں مر جاؤ انی مم بے دات سدور اللہ تو تمہارے سینوں کے راج جانتا ہے وہ مومنوں کو بتا دے گا وہ مومنوں کو بتا دیتا ہے اور بتا دے گا ہاں اللہ کے بندو یہ قرآن مجید کی چند آیات جو ہے جی انہوں نے جناب واد لفظوں میں ان خبیز کفار کے جناب فتنوں کو کھول کے رکھ دیا ہمارے سامنے اور ان کی دشمنی عداوت کو بیان کر دیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور وہ دشمنی ہے جی لاکھ سر سید علی گڑھ جیسے جناب نفرت نکالنے والے ہوں مگر مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے دل میں جو نفرت ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی نہیں نکل سکتی اور انشاءاللہ شاء جو سچے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں یہود و نشارہ کے جو خلاف نفرت ہے یہ نفرت بھی کبھی دلوں سے نکل سکتی نہیں اب جناب والا میں آپ کے سامنے یہود و نصارہ کے جو فتنے ہیں جو حملے ہیں نظریاتی مسلمانوں پر انہوں نے تسلط قائم کرنے کے بعد ان نظریاتی حملوں کا سلسلہ جاری کیا ہے ایک ایک حوالہ جناب کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا جن کی تفصیل با حوالہ پیش کروں گا اور خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ جتنے ان کے نظریاتی حملے ہیں جن کے ذریعے وہ ہمیں مرتب اور سلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں دونوں جہانوں ان حملوں کا اجمالی خاکہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حملہ انہوں نے اپنی زبانوں کے ذریعے کیا ہے کس کے ذریعے اپنی زبانوں کے ذریعے کیوں کہ جب تک کسی کو زبان کسی کی سمجھ نہیں آتی اس وقت تک اس کی جناب جو فکر اور سوچ ہے وہ دوسرے تک منتقل مثلا آپ میرے سامنے اردو خوان اور اردو دان اور اردو فہم بیٹھے ہیں اگر میں آپ کے سامنے پشتو زبان میں پشتو میں گفتگو شروع کر دوں آپ بغیر جناب آپ اردو سمجھتے ہیں مجھے پشتو آتی ہے تو آپ بتائیں کہ میرے ذہن کی باتیں آپ کے ذہن میں منتقل ہو سکتی ہیں یہ کیسے ہوں گی پہلے آپ کو میری زبان سمجھنا پڑے گی آپ میری زبان سے واقف ہوں گے آپ میرے ہم زبان جب بنیں گے تو اس وقت میری فکر میری سوچ میرے نظریات تمہاری طرف منتقل ہو جائیں گے <سلام> معلوم <سلام> ہوا پہلا فتنہ ہمیشہ انہوں نے جو مسلمانوں میں جس کے ذریعے جناب یہ فتنے پھیلائے گئے حملے کیے گئے ہیں ان کا یہ سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ زبانوں کا ہے کون سا ہے <سلام> اب اس کے لیے حوالہ سنیے حوالہ سنیے گا دنیا عیسائیت کی زد میں کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے کہ مسلم ورلڈ ایک کتاب فرانس سے شائع ہوئی جس میں جو عیسائیت پھیلانے والے پادری اور عیسائی لوگ ہیں ان کے مقالے اور ان کی تقارییر کو جمع کیا گیا ہے مسلم ورلڈ کتاب میں یہ فرانس سے شاید ہوگی اس کا مقدمہ اور ابتدائیہ جو ہے نا تو وہ ایک فرانسیسی ہے جس کا نام ہے شاتلیہ اس نے لکھا ہے تو اس, کی اس کتاب کے مقدمے میں شاتلیہ لکھ رہا ہے کہ مغربی زبانوں کی اشاعت کے ذریعے مغربی افکار سراجت ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں زبانوں کے ذریعے کے ذریعے مغربی سوچیں یعنی مغربی افکار کیا ہیں یہود و نصارہ کی سوچ اسلام دشمنی کی سوچ کیا دشمنی کی سوچ. کیوں؟ مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ جس برتن میں برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی وہ باہر اچھلتا ہے کلو این یا ترشما پی ہر برتن سے وہی اچھلتا ہے جو اس میں اگر پیشاب کا برتن ہو تو اس سے پیشاب ہی نکلے گا دودھ نکلے گا. نہیں نکلے گا تو جناب والا کافر کے ذہن میں بتائیے کافر کے دل دماغ میں اسلام کی دشمنی ہے یا دوستی ہے دشمنی, دشمنی ہے مسلمانوں کی دشمنی ہے یا دوستی ہے دشمنی, دشمنی ہے جب دشمنی ہے تو ان کے دل سے اور ان کے دماغ سے جو بات بھی نکلے گی ان کے اس پلیت برتن سے تو وہ بھی اسلام دشمنی کی ہوگی جس کو ہم مغربی افکار اور مغربی نظریات کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کیا مغربی افکار مغربی نظریات ہیں جی یعنی یورپی جناب سوچ ہیں جی تو یہ جناب ان کے دل دماغ کی پلیت دل دماغ کی پلیت, پلیت پیداوار ہے کیا ہے کو کیا لکھ رہا ہے مغربی زبانوں کے شاد کے ذریعے مغربی افکار سرایت ہوتے ہیں اگر انگریزی جرمنی ڈچ اور فرینچ زبانوں کی ترویج کی جائے تو اسلام کا سابقہ مغربی لٹریچر سے پڑے گا اسلام کا سابقہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم انگریزی جرمنی ڈچ اور فرینچ زبانیں پڑھائیں گے تو ان زبانوں کے ذریعے مسلمان ہماری کتابیں اور ہمارا لٹریچر پڑھیں گے جب ان کے سامنے ہماری کتابیں ہوں گی ہماری کتابیں کا مطالعہ کریں گے تو اس کے ذریعے ہم ایک مسلمانوں کو مادی اسلام پیش کرنے کا موقع پائیں گے مادی اسلام پیش کریں گے مادی اسلام کون سا ہوتا ہے مادی اسلام وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو ظاہر پرست ہو روحانیت پرست نہ ہو جو اسلام کے احکام سختی سے عمل درامد کو لازم نہ سمجھتا ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اولیاء کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ رکھتا ہو جس کا بھروسہ اور جو ہے وہ جناب ایٹم بم پر ہو زہری اسباب و وسائل پر ہو اللہ کی ذات پر نہ ہو ایمان کبھی اندر نہ ہو ہاں جی کفار کے ساتھ لگ کر وہ اپنی عزت اور آبرو چاہتا ہو ایسا اسلام جو ہے وہ مادی اسلام ہوتا ہے روحانی اسلام وہ ہے کہ جس کا بھروسہ, تبکل, واحد لا شریک پر ہو تعلق یعنی تعلق, بل, تعلق باللہ بھی جس کا مضبوط ہو تعلق بالرسالت بھی جس کا مضبوط اللہ! ہو تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اس کا مضبوط ہو کر کے جناب یہ روحانی اسلام ہے ہاں جی جس کو جناب والا کلندر الہوری رحمۃ اللہ, رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جناب کافر ہے تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو جناب والا یہ مادی اسلام مادی اسلام کو کہتے ہیں پیش کرنے کا موقع مل جائے گا تاکہ جو ہی جناب یہ انگلش زبانیں انگریزی زبانیں ہمارے مسلمانوں میں رائج ہوئی تو مادری اسلام پہنچ گیا وہ آج تاہر قادری کے پاس موجود ہے وہ آج وہ کے پاس موجود ہے وہ آج دیوبندیوں کے پاس موجود ہے وہاں بھی وہ دیوبندیوں کے پاس موجود ہے وہ اسلام قادری حسین احمد کے پاس موجود ہے جماعت غیر اسلامی آجی ایسی جماعتوں کے پاس یہ سب جمع اسلام ہے اسلام ہے جبکہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے ہے کہ اور اس لٹریچر کو ایک مادی اسلام پیش کرنے کا موقع مل جائے گا اس طرح مشنری اسلامی چتر کو مسمار کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اسلام اپنے وجود اور اپنی قوت کی حفاظت علیحدہ رہ کر کر سکتا ہے علیحدہ دیکھیں دشمن کی زبان ہے دشمن کی زبان ہے لیکن وہ اپنوں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور وہ زہر جو اگل رہا ہے تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جناب اسلام انگلش کے ساتھ رابطہ قائم کر کے انگریزی زبانوں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا وجود اور اپنی طاقت محفوظ نہیں کر سکتا اسلام کا تحفظ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اسلام کا وجود اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب اس کا رابطہ جو ہے وہ انگریزی زبانوں کے ساتھ نہ ہو اس کا رابطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان کے ساتھ مضبوط ہو سو اب جناب والا غور کریے گا اسی وجہ سے ان لوگوں نے زبان کی اشاعت میں انگریزی زبان کی اشاعت میں سر تھڑ کی بازی لگا رکھی ہے سرمایہ اربوں ڈالر کا خرچ کر رہے ہیں کیا وہ مسلمانوں کے دوست ہیں تو کیوں خرچ کرتے ہیں ہاں جی اب دیکھیے میں ایک جناب تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں نائجیریا اسلامی ایک ملک ریاست ہے جناب والا وہاں پر جب اس کی ہاں انیس سو تین میں انیس سو تین میں برطانوی افواج نے سوکوٹو ریاست کو جب شکست دی نائجیریا کی یہ ایک ریاست ہے سوکوٹو جس کا نام ہے تو اس کو جب شکست دی تو ان میں برطانوی فوج اور مسلمانوں کی جو فوج تھی ان کے مابین معاہدہ طے ہوا معاہدہ یہ طے پایا کہ ریاست شمالی ریاست سکوٹو اور مشرقی ریاست بولنو کے باشندوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے گی یہ معاہدہ ہوا نائجیریا کی ان دو ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد برطانیہ نے برطانوی افواج نے یہ معاہدہ طے کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ جو مسلمانوں کے معاملات ہیں مذہبی ہم ان کے اندر مداخلت نہیں کریں گے ان میں مداخلت ہے؟ نہیں, کریں نہیں, کریں نہیں کریں گے لیکن پھر ہوا کیا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بدکاری قتل اور سرکار یعنی چوری کی اسلامی سزاؤں پر عمل درامد روک دیا گیا سکولوں میں انگریزی زبان کی تدریس لازمی قرار دے دی گئی عربی تدریس پر پابندی عائد کر دی گئی یہ بات میں کس اخبار کے حوالے سے کر رہا ہوں جناب والا بیس نومبر نوائے وقت دو ہزار ایک بیس نومبر کا نوائے وقت مضمون کا نام ہے نائجیریا اسلامی قوانین کا نفاذ اس کے حوالے سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ برطانیہ نے پہلے تو یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اس سے مقصد ان کا کیا تھا کہ تاکہ مسلمان جو ہم سے مطمئن ہو جائیں کہ یار یہ تو ہماری اب دنیا کی بات یہ ہماری دنیاوی اصلاح چاہتے ہیں یا ہماری دنیاوی معاملات میں مداخلت کریں گے لیکن مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے لہذا یہ ہم سے مذہبی طور پر مطمئن ہو جائیں لیکن انہوں نے پھر کیا, کیا؟ وہی نظریاتی جنگ یعنی گرم جنگ کی کامیابی کے بعد نظریاتی جنگ کا ہر بار انہوں نے استعمال کیا کون <تصفح> سی جنگ کا تاکہ مسلمانوں کو یہاں کے یعنی سکوٹو اور جناب بورنو جو ہے یہ دو ریاستیں جو ہے نائجیریا کی ان دو ریاستوں کے مسلمانوں کے نظریات پر حملہ کر کے ان کو نظریاتی شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم مار دیا جائے یہ وہ مردہ بن جائے کہ جس کو اپنی موت کا احساس بھی نہ رہے جی اور یہ کافروں والی سوچ ہے یعنی کیا مقصد مقصد یہ تھا کہ کافر ہو جائے لیکن یہ اس کو احساس نہ ہو سکے کہ میں کافر ہو چکا ہوں یا نہیں ہو چکا یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں اپنے آپ کو عیسائی بھی نہ گائے لیکن مسلمان بھی نہ رہے تو ادھر دیکھیے سکولوں میں انگریزی زبان کی تدریس لازمی قرار دے دی انگریزی زبان کی तो کیوں तो اس وجہ سے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ اب اپنے نظریات منتقل کرنے کے لیے ہمیں زبان پڑھانا ضروری ہے جب یہ زبان سیکھ جائیں گے پھر ہم سے ہماری کتابیں پڑھیں گے ہمارے پاس بیٹھیں گے اٹھیں گے ہم مرحلہ وار تدریجن تدریجن آہستہ آہستہ ان کے ذہن, دل و دماغ میں اپنے کفر کی باتیں اپنے اسلام دشمنی, اسلام دشمنی کے وہ جو خلاجتے اور نجازتے ہیں ان کے دماغ میں بھرتے رہیں گے اس طرح ہمیں ان پر جناب جو ہے ہمیشہ کے لیے کامیابی جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی اس کے بعد یہ اٹھ نہیں سکیں گے تو جناب والا انہوں نے یہ زبان کو استعمال کا کیا کیا, کیا؟ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ان کے جناب حملے کا اور بہت بڑا سخت حملہ ہے جی جس میں مسلمان بری طرح ناکام ہو گئے اور وہ جناب جی پوری جناب کامیابی حاصل کر گئے اس میں عطا کے ملوانے جو تھے جی اور آج کے ملہ ملوانے جو ہمارے ہیں اور جناب نام جو جو پیروں کا طبقہ ہے نام جو کا طبقہ ہے وہ بھی اس سمندر اس طفان کی سد میں آ گئے اور جناب انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا اور یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں زبان میں کیا حرج ہے زبان سیکھنے میں کوئی حالانکہ جہلوں کو پتا نہیں ہے کہ جہلوں تمہیں تم نے فقط فکر ہی ہے سید کو دیکھا ہے اس کے سیاسی فتنے کو نہیں دیکھا اس کے اندر سیاسی فتنہ اتنا بڑا ہے جو انہوں نے خود کہا ہے کہ ان زبانوں کے ذریعے ہی ہم مسلمانوں پر فتح حاصل کریں گے اور مسلمانوں میں اپنے کفریہ نظریات اور کفریہ افکار جو ہیں وہ منتقل کر دیں گے جس سے نتیجہ یہ نکلے گا یہ مسلمان نہ اسلام کا تحفظ کر سکیں گے نہ اسلام کی طاقت کو محفوظ رکھ سکیں گے نہ اسلام کے وجود کو محفوظ کر سکیں گے کیونکہ اسلام کا وجود جو رہتا ہے تو صرف اور صرف اسی صورت میں رہتا ہے کہ اسلام اپنے آپ کا تحفظ اپنے ہاتھوں سے کرے یہودی زبانوں کے ہاتھوں سے تو yeah. جناب والا یہ حوالے جناب سمجھ لیجیے یہ جی? فقط زبان کا جس کے یہ میں نے ان کے ان کا منہ توڑا ہے جناب والا اور دندان شکن جواب پیش کیا ان لوگوں کو جو یہ ملہ ملوانے نام نہاد اور واقعی اقبال نے صحیح کہا خدا کی در اقبال کہتے ہیں کسی خبر کے سفی ڈبو چکی کتنے کسی خبر کے سفی ڈبو چکی کتنے فقی ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندے اقبال کہتے ہیں کیا معلوم مسلمانوں کی کتنی کشتی کتنی کشتیاں مسلمانوں کے کتنے بیڑے گا کر دیے ہیں کن فکی وہ فقی جس کے دین کی سمجھ نہ ہو وہ سوفی جو دین کے حقائق اور دشمن کی دشمن کے فطروں کو نہ سمجھتا ہو وہ شاعر جو نام نہاد شاعر شیر لکھنا تو جانتا ہو ارے شیر کے بہور سے تو واقف ہو شیر کا وزن تو بنا سکتا ہو عربی ادب اور جناب ہاں جی دیگر ادبیات سے تو واقف ہو لیکن اسلام کی حقائق سے بے خبر ہو اسلام کے جناب والا ہاں جی اسلام کی روح سے ناش ہو ایسے لوگوں کی نام نہاد فکر اور گندی فکر نے مسلمانوں کے کئی بیڑے ڈبو کر رکھ دیے ہیں اور وہی فقی ہمیں میسر ہوئے ہمارے اس منہوس دور میں ہمارے منہوس معاشرے میں اور جناب والا یہی لوگ ہمیں وہ کہنے لگے جناب زبانوں میں کیا حرض ہے انہوں نے ظالموں نے یہود کے فتنے کو نہ سمجھا کہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے لا یا خبالا تمہارے نقصان میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے ہمارے نقصان میں تو پھر کیا وجہ ہے ادھر دیکھیے پرانے مجید کی ایک اور آیت سنا دیتا ہوں ہاں جی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے واضح طور پر فرما دیا وا خالق کے قینات نے کہ اے مسلمانوں تم نے کفار کی خواہشات کی پیروئی نہ کرنا اگر کرو گے تو تم یاد رکھنا بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے تم ظالموں سے بن جاؤ گے جو اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں جو اپنی جان پر خود درم کرتے ہیں ادھر دیکھیے جناب والا یہ آیت کریمہ ادھر دیکھیے سورہ بکرا کون سی سورت آیت نمبر ایک سو بیس ارشاد ربانی فرمایا والا من العلم من من ولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمان سننے والے اگر تم کافروں کی خواہشات کی پیروی کرو گے بعد لوگی جا کمنل میں ہاں جی تمہیں خبر پہنچنے کے بعد جاننے کے بعد کہ یہ ان کی خواہشات ہیں فرمایا مالا من اللہ یملا نصیر پھر اللہ تعالی کی طرف سے تیرا کوئی دوست نہیں ہوگا تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری دوستی کرے پھر جی اور تمہارا مددگار نہیں ہوگا جو تمہاری امداد کرے کب اگر تم کافروں کی خواہشات کی تو میں پوچھتا ہوں ان ملاوں سے ان نام نہا دین کے رابروں سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ انگلش زبان پڑھانا مسلمانوں کے اندر اس کی, کی ترویج اشاعت کفار کی خواہشات ہیں یا نہیں ہے کفار کی سازشات ہیں یا نہیں ہے ابھی حوالہ میں نے آپ کے سامنے مسلم ولڈ کتاب کے سے پیش کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے ہمارے افکار ہوں گے افکار پھیلیں گے ان کو پھیلاؤ ارے وہ برملا یہ بھاگتے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن ایک ملہ ہے جو نہ ان کی بات پر کان دھر رہا ہے نہ خدا کے قرآن کی طرف دیکھ رہا ہے اندھا ہو کر نفس کے پیچھے جناب چل رہا ہے اور نتائج جناب اپنی آنکھوں کے سامنے ابو دیکھ چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دل کا اندھا ملنا جو ہے وہ باز نہیں آتا یہود پرستی سے اور انگریزی جناب تعلیم کے جواز کے پتوے دیے جا رہا ہے اور جو اس کے خلاف بولتے ہیں اس کو بنیاد پرست کر رہا ہے کفار کی جناب زبان بول رہا ہے کفار کی زبان اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نقل کر رہا ہے کہ یہ جی بنیاد پرست مولوی ہے یہ انتہا پسند مولوی ہے چشتی میں پوچھتا ہوں سالم خدا جو فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو یاد رکھنا تم ظالموں سے بن جاؤ گے کن سے معلوما ہمارے ملا جو انگریزی کے جواز کے فتوے دیتے ہیں یہ کون ہے ظالم ہیں مسلم قوم پر بھی انہوں نے ظلم کیا اپنی چاند پر بھی انہوں نے اور جناب والا اپنی اولاد پر بھی انہوں نے ظالم کیا ہے اور جناب والا یہ وہ ظالم ہے جن کا کوئی امدادی اللہ کی طرف سے ہے ہی یہی وجہ ہے کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے کے میں ملا ہوں غازی اقبال نے ایسے نہیں کہا جس میدان میں قاضی حسین نکلا ہے ہمیشہ لتر ہی کھائے ہیں جس میدان میں تاحر کادری نکلا ہے ہمیشہ ڈنڈے ہی پڑے ہیں شکست ہوئی ہے اور جناب والا جس میدان میں یہ نورانی صاحب یہ فلانے صاحب یہ نکلے ہیں اور رسوائی اٹھانا پڑی ہے اس وجہ سے کہ یہ انگریزی کے جہاز کے فتوے دے کر اپنی اولادوں کو پڑھا پڑھا کر انہوں نے اتباع تو کفار کی خیشات کی, کی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کیسے آتا میرے یاد رکھنا یاد رکھنا میری اس بات کو میری اس سخت کلامی کو ہاں جی دشمنی اور دعوت پر محمول نہ کر لینا اس وجہ سے کہ فقیر ہمیں فقیر وہ دوست ہے جو سخت کلامی کے ذریعے یا جس طرح بھی ممکن ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ دوستو آئیے واپس لوٹیے چھوڑیے اس راستے کو جس اس خوراک کو جس خوراک سے ہم نے اتنے سال تنکھا دے ہیں کھائے ہیں تو جہاں ہمیں اتنے سال کے تجربے نے بتا دیا ہے اب ہمیں تردد نہیں کرنا چاہیے اقبال نے سچ کہا ہے کہ اقبال نے کیا خوب کہا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی ہاں جی مجھے معلوم ہے میرے جناب جی ہاں جی میری ملت کے نوجوانوں میں میری ملت کے بزرگوں میں میری ملت کے جناب والا ہاں جی افراد میں ہاں جی نظریات یہود و سارا کے زہر کے انتہائی جناب رگوریشن میں رچ بس چکے ہیں اب زہر کو زہر ہی کاٹتا ہے ایسی زہر کو کاٹنے کے لیے فقیر زہریلی باتیں حق کی کڑوی باتیں کرتا ہے تاکہ تمہارا زہر اس حق کی زہر سے کٹ جائے یہ زہر اس وقت تک نہیں نکل سکتا اسی وجہ سے ہاں جی میری نبا میں نہیں ہے ادائے محبوبی میری نبا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ بانگے سور سرافیل دل نواز نہیں اقبال کہتے ہیں میں جو بول بولتا ہوں انداز سخت ہے لہجہ سخت ہے الفاظ سخت ہے سخت ہیں اس وجہ سے کہ تم بدبخت ہو اگر تم بدبخت نہ ہوتے تو میں سخت نہ ہوتا <تصفيق> بات نہیں سمجھ آئی ہاں جی اگر تم بدبخت نہ ہوتے تو میں سخت نہ ہوتا تمہاری بدبختی نے ہمیں سختی جناب پیدا کر دی ہے اور حق حق جو ہے تمہیں معلوم ہے حق ہمیشہ سخت ہوتا ہے حق اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوہے کو تو آگ ڈھال کر موم کر لیتی ہے مگر حق کو ڈھال کر موم کرنے والی آگ دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکی ایسی آگ آج تک وجود میں نہیں آ سکی جو حق کو موم کر سکتی ہو ہے جی حق بھی موم نہیں ہوتا ہاں ملا اور جناب جو جناب ہم جیسا ہے جی مسلا ہے یہ مسلا تو موم ہو جاتا ہے کافر کے ہاتھوں میں مگر حق جہاں پر ہے یہ وہیں پر ہی رہتا ہے اور رہے گا جناب ہے جی تو ادھر جناب غور فرمائیے گا میں آگے چلتا ہوں پہلا حملہ ان کا بتا دیا ہے کہ یہ خبیص لوگ بتا رہے ہیں خود انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم زبانوں کے ذریعے حملہ کریں گے ہمیں زبانوں کے ذریعے مسلمانوں کے افکار نظریات کو بدل کر اور اپنے کافرانہ نظریات ان کے اندر داخل کریں گے جناب جی یہ آپ کے سامنے ہے اور, اور چلیے اگلے جناب شاتلیا وہی شاتلیا لکھتا ہے کہ مشرق میں اپنے کام کے لیے فرانس کو اقلی تربیت کے قواعد کو بنیاد بنانا چاہیے یہ مقصد صرف فرانسیسی یونیورسٹیوں میں دی جانے والی تعلیم کے ذریعے حل ہو سکتا ہے کیونکہ اس تعلیم میں قوت ارادی پر مبنی علمی اور اگلی وسائل موجود ہے یہی چیز اسلام میں فرنچ یونیورسٹی کی طالبات شرائط کر سکے گی اسلام ہاں جی یہ جناب والا شاتلیہ یہ بھی شاتلیہ نے لکھا ہے مسلم ولڈ کتاب کے مقدمے میں جس کا مقصد یہ ہے تو انہوں نے کہا ایک تو زبان ہے دوسرا زبانوں کے بعد کیا ہم نے کرنا ہے زبانوں کے بعد ہم نے سینسی اور عقلی تعلیم کو مسلمانوں کے کافر کرنے کا ذریعہ بنانا ہے اندازہ لگا ہے کتنا گہریلے گہرے منصوبے ہیں کتنا جناب بھیاانک منصوبے ہیں لوگوں کے کتنا خفیہ منصوبے ہیں مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام نہاد ہمارے قائدین جو ہیں یہ اتنا اسلام کو نہیں سمجھتے جتنا یہ خبیص کفار سمجھتے ہیں حتا کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ شریعت کے ہر ہر مسئلے کو جانتا ہے شیطان جو ہے نا وہ شریعت کے ہر باریک سے باریک مسئلے کو جانتا ہے کیوں کہ اس نے الٹ کرانا ہے وہ جانے کا تو الٹ کرائے گا نا تو معلوم ہوا شیطان لئین ہماری شریعت کی رگ رگ سے واقف ہے تو جیسے شیطان واقف ہے ویسے شیطان کے چیلے چمچے کرچے بھی واقف ہے اور جناب والا مگر ہمارے نام نہاد جو جناب والا مولوی حضرات ہیں اور جناب یہ حضرات مجھے بہت ساتھ افسوس کا بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ حقائق اسلام کی روح سمجھ جس وجہ سے نہیں آ سکتی جو اقبال نے بیان کیا ہے وجہ اقبال نے بیان کر دی تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ کے تتاب خاحب اور صاحب کتاب نہیں زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا ہجاب ہے قلب و نظر کی نا پاکی دل, دل ادھر دیکھیے جناب سائنس کو کیسے انہوں نے سریا بنا کر اور حملہ کیا ہے جناب جی مسلمانوں کے ذہن و دل دماغ پر اب اس حوالے کے ساتھ ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں اور مزے کی بات تو یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور اور جادو جادو اب جناب جی سکول کی ایم اے کی کتاب ہے یہ دیکھیے میرے سامنے جناب پانچواں پرچہ ایم اے کا عالم اسلام کے مسائل و وسائل کیا لکھا ہے یہ جو جناب جی سائنس کا راگ لاپنے والے ہیں سائنس کی بین بجانے والے جو ہے جناب جی اور سائنس کا یہ انہوں نے لکھی ہے اب جناب والا یہ کیا لکھتا ہے اسی پرچے کے جناب جی जनाब نمبر تیرہ سو نو کیونکہ یہ مختلف پرچے ہیں اور یہ بہت جناب یہ غالبان یہ سلسلہ وار پرچے ہیں جی تو جناب ان پرچوں کے پانچواں پرچا ہے تیرہ سو اور نو سفے پر کیا لکھتا ہے مسلمانوں نے مغربی نظریات کو قبول کر لیا اور روحانیت کو چھوڑ کر مادیت کے اصیر ہو گئے مادیت کے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی صنعتی ترقی اور دولت نے مسلمانوں کو احساس کم میں مبتلا کر دیا ہے اور انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کو مغرب کی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا ہے موجودہ دور کے مسلمان ترقی و پیش رفت کے لیے اصول و فروح اخلاق و آداب الگ ہر چیز میں مغرب کی تقلید کو واجب سمجھ بیٹھے ہیں مغرب سے آئی ہوئی ہر بات ان کے لیے اہمیت کی حامل ہے اور وہ تقلید مغرب ہی کو متمدن معاشرے کی بنیاد تسلیم کر چکے ہیں اور یہ دیکھ لیجیے جناب اسلام تو روح کا مذہب ہے مادے کا مذہب تو نہیں ہے معلومات سائنسی نظریات کو بنیاد بنا کر پرو فیصلوں نے اسلام کے ساتھ یہ ستم کیا کہ قرآن کو سائنس کے تابے کر دیا سائنس کے تابے کر دیا حالانکہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا سائنس جو ہے وہ نیکی بدی کی تمیز نہیں کر سکتا سائنس جو ہے وہ جناب والا ایجی حسن حسن اور کتو میں فرق نہیں کر سکتا اگر یہ تمیز ہوتی ہے تو صرف اللہ کے قرآن کی برکر سے ہوتی ہے یا <weaving> <Language> جناب یہ صفحے پر دیکھوئے صفحے پر کیا لکھا ہے برطانوی حکمرانوں کو قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دشمنی تھی جو ناچے انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں مسلمانوں کی فکری اور سیاسی مسائل میں مبتلا کرنے پر صرف کر دی اسلام پر اول ترین حملہ مادیت کی راہ سے کیا گیا یہ دیکھیے جناب جی سامنے حوالہ موجود ہے اسلام پر برطانیہ نے سب سے پہلا حملہ کس کے ذریعے کیا مادیت کے حملے مادیت یعنی سینس کے ذریعے کس کے ذریعے سینس کے ذریعے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی اور الطاف حالی خبیس جیسے بدحالی یہ کہتے ہیں کہ پھر تو دیکھیں اسلام تو ہے اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کے سامنے تو نہ رک سکا اسلام تو شکست کھا گیا میں اس خبیص کہتا ہوں اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے جناب گرے کو پکڑ کر چھن چھوڑ کر یہ بتاتا کہ خبیس تمہیں معلوم نہیں نجاست اور پلیتی جو ہوتی ہے پاکی اس کے سامنے اگر شکست کھا بھی جاتی ہے تو فتح پلیتی کی اور شکست پاکی کی نہیں قرار دی جا سکتی تٹی پکھانا پیشاب اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں پلیت ہو چکا ہے اب اگر الطاف حالی اور کوئی پروفیسر یہ کہے کہ جناب یہ تو بھئی پانی کسی کام کا نہیں ہے کنویں کا کیوں اس وجہ سے یہ تو پلیدی سے شکست کھا گیا ہے لہذا اس پانی کو چھوڑو یہ پانی کسی کام کا ہی نہیں ہے تو اس کو یہی کہیں گے کہ بد وقت تیری ذہن کی گندگی اتنی ہے تیرے ذہن میں فتور اتنا ہے تو پانی کی پانی کے فوائد اور پلیتی کے نقصانات سے اور پلیتی کی خرابی سے باخبر ہی نہیں ہے بٹ پلیتی اگرچہ جناب تھوڑی مقدار میں ہو تو وہ پاکی کو اس وجہ سے ذائل کر دیتی ہے کہ پلیتی ہمیشہ تباہ کن ہوتی ہے اور پاکی ہمیشہ بیڑا پار کرتی ہے پاکی ٹھیک ہے جائے ہمیں قرآن میں کفار سے دور رہنے کا کیوں کہا ہے اسی وجہ سے حکم دیا ہے اس کو پتا ہے مسلمانوں تمہارے پاس وہ کما ہے وہ قلب کلب ہے وہ قلب ہے جس کے اندر تاقی پاک موجود ہے جس کے اندر عشق کے کی طہارت موجود ہے لہذا ادھر قریب مت ہونا کہیں ان گلیز نجا کافروں کی پلیتی اور نجاست کا چھینٹا پلیت چھیٹا غلیظ چھینٹا جو ہے وہ تمہارے اس جناب ہاں جی دل کے کنویں میں نہ گر جائے پھر جناب ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل پلیت ہو جائے دل کی دنیا کو پاک رکھنے کے لیے آباد رکھنے کے لیے گفار سے دور ہی رہنا ہے ان کے قرب یہ چیز ہے تو جناب جی ادھر دیکھیے مادیت کی راہیں کیا گیا جس کے نتیجہ میں دولت و سربت کی فراوانی سے اسلامی معاشرے میں تائش اور راحت پسندی کو فروغ دیا گیا یہ کتاب ہے پرچا ہے پانچواں پرچا ایم کا فقیر کے ہاتھ میں ہے اسلام مسلمانوں کو وہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچانے کے لیے اپنی امت کے ساتھ خیر خای کرتے ہوئے سرکار نے آج سے چودہ سو سال پہلے فرما دیا اے صحابہ اے میری امت مجھے تم پر غربت سا, غربت کا خطرہ نہیں فاقہ کا خطرہ نہیں فاقہ سے تم برباد نہیں ہوگے غربت سے تباہ نہیں ہوگے مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا کا دروازے دنیا کے تم پر کھل جائیں گے مال دولت سرمایہ تمہارے پاس بے انتہا ہو جائے گا پھر آپس میں بغض و حسد کینے لڑائیاں کے تال خساد, دنیا کی محبت کے جرم میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے دور ہو کر دشمن کے ہاتھوں میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو فاقے کو آج امت کی تباہی کا سبب قرار نہیں دیا بلکہ دنیا کی فراوانی اور مال کی دولت کی سربت سربت کی کثرت وفرت کو ممت کی تباہی کا سامان اور سبب قرار دیا ہے یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوب کہا اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کبے زری سے نہیں اقبال کہتا ہے مسلمان غریبی سے تباہ نہیں ہوتا غریبی سے برباد نہیں ہوتا اگر غریبی سے برباد ہو جاتا تو سب سے پہلے برباد ہونے والے صحابہ کرام ہوتے کیونکہ ان جیسا غریب دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا جنہوں نے ایک ایک مہینہ روٹی بھی نہیں دیکھی جنہوں نے ایک ایک کھجور پر گزارا کیا کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ گئے اب بتائیے انہوں نے غربت کے ہوتے ہوئے دنیا کو پتہ کر لیا ہے انہوں نے غربت کو غربت کے ہوتے ہوئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ تمہاری شکست اور سوال اور بربادی کا سبب غربت نہیں سربت ہے فقیری نہیں امیری ہے تبھی تو اقبال کہتے ہیں میرا دری امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فکیری ہے میرا طریق اقبال نے جب اپنے بیٹے کو خط لکھا تو فرمایا جاوید اقبال کو فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیر ہے میرا طریق میری نہیں فکیری ہے خودی نبی غریبی میں نام پیدا کل خود نبے جنابے والا کیا ہو سیازم وہ بہت بھی قبول ہے موت بھی, موت, بھی موت بھی حیات ہے, ہے موت, بھی موت, موت بھی حیات ہے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے, ہے है है اور قربان جائیے اور فرمائیے جناب جی آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو ہو سکتا ہے لاکھوں صندوقوں میں چھپائے ہوئے تھے مگر ظاہر کرنے والے نے نکال کے سامنے رکھ دیا ہے آ... है है کیونکہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں ہاں آ... آ... جیسے قیامت سے کوئی نہیں چھپ سکتا خدا کی قسم فقیر کی آنکھ سے بھی کوئی نہیں چھپ سکتا فقیر کی آنکھ سے بھی کوئی نہیں چھپ سکتا تو جناب والا جب جبھی تو اقبال نے ایک اور مقام پر کیا خوب کہا فرمایا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فکرے یور فیصلہ تیرا ہے کیا کلاتے انگریزیا پیرا میں چاک چاک کلاتے انگریزیا جانچ نہیں جناب اللہ غور فرمانا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرما ہے میری امت بتائیے اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب دشمن ایسے کتھے, تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے جیسے ایک پیالے پر بھوکے اکٹھے ہو جاتے ہیں صحابہ نے جا رسول اللہ اس وقت ہم کم ہوں گے کمزور ہوں گے کیا صورت ہوگی فرمایا تم زیادہ ہوگے مگر تم کمزور ہو گئے تم کا شکار ہو جاؤ گے حضور ہماری کمزوری کا سبب کیا ہوگا فرمایا دو چیزیں تمہاری کمزوری کا سبب ہوں گی ایک تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی دوسرا موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی یہی خدا کی قسم سب سے بات اور یہ جناب والا جو مادہ پرستی ہے جو سائنس ہے جو اے میں بیٹھنے والا ہے وہ کبھی دنیا کو جب وہ دنیا کا اتنا دیوانہ ہوتا ہے اتنا پروانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا اے نہ جائے میرا اے میرا ایسی نہ جائے میری کوٹھی نہ جائے میری گاڑی نہ جائے تین جاتا ہے تو چلا جائے ماں بیچنی پڑ جائے تو بیچ دے گا ہاں جی بیٹی کا سودا دفتروں میں کرنا پڑے تو کر دے گا ڈائبوں میں بٹھانا پڑے تو عزت بیچ دے گا ہر ہاں شہر اپنی قربان کر دے گا کس لیے مہاج اپنے اے سی کو اپنے ایک جناب گاڑی اور اپنے جناب جی ہاں جی, ایس ایسی سامان کو لانے کے لیے دنیا دولت اکٹھی کرنے کے لیے پر سدکے جائیے کمری والے محبوب کی خیر خواہی پر آپ اپنی امت کی خیر خواہی فرماتے ہوئے ہمیں چودہ سال پہلے ہی بتا دیا اے کملی والے کیوں نہ ہم تمہیں گے بد دوں نہ سمجھے آپ ما یقین ہے آپ ساری خدائی کا علم رکھتے ہیں جب یہ ہی آپ نے آنے والے فتنوں کا پہلے ہی ہمیں جناب جی سارا نظارہ کرا دیا ہاں جی اس کی رونمائی کرا دی اس کا صحیح چہرہ آنے والے فتنوں کا بتا دیا مگر ان فتنوں کے ان جناب والا فتنوں تک پہنچنے کے لیے ان بیانات تک پہنچنے کے لیے کسی فقیر کی نظر چاہیے Haji Jara پیش کر رہا ہوں پھر انہوں نے آگے آگے, سنیے آگے, سنیے آگے سنیے. اجی کہتا ہے مغربی اقوام کی عائش و عشرت نے مسلمانوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا پھر انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ریڈیو اور سینما گرافی کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تقلید کرنے لگے موجودہ دور میں چاند ایک ملکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو آزادی کی نعمت حاصل ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود انگریزوں نے مختلف ہتھ کے ذریعے انہوں نے اپنے دائرہ میں جکڑا, جکڑا ہوا ہے انہوں کو انہیں اپنے دائرے میں جکڑا ہوا ہے مسلمانوں نے کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہے مدتوں گلام رہنے کے باعث ان میں تقریب مغرب کی عادت راسخ ہو چکی ہے اور وہ اسے ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے آج اسلامی دنیا کے اکثر ممالک میں عورتوں میں پردے کا رواج ختم کر دیا گیا ہے اور آزادی نسب کے نام پر عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کا شانہ بشانہ چلیں بلکہ آگے نکلنے کی جد و کریں ریڈیو ٹیلیویژن اور دیگر ذرائع بلاک کے ذریعے عورت کو مشتعل کیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ان کے حقوق سب کر لیے ہیں حالانکہ اسلام نے عورت کو عزت احترام بخشا ہے اور جناب جی اور مردوں کو ان کی ہر قسم کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے یہ ہے امے کا پرچہ پانچویں پرچے کی عبارت پڑھ رہا ہوں غور سے سنیے گا ہاں جی جو جناب جی آپ کے سامنے ان بارات سے ہی واضح ہوتا جائے گا کہ یہود و نشارہ نے کون سے حربے استعمال کیے ہیں مسلمانوں کو کافر کرنے کے کون سے ذریعے استعمال کیے ہیں معلوم ہوا عورتوں کی آزادی عورتوں کی برابری اور جناب جی عورتوں کے حقوق کا نام لینے والے جو ہیں یہ جناب جی یہود و نشارہ کے ایجنٹ ہے اور مسلمانوں کی تعلیمات اور اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ وہ منافع ہے جو عبد اللہ بنوبئی کا کردار ادا کر رہے ہیں yeah. کس کا کردار ادا کر رہے ہیں yeah. عبداللہ بن بنبئی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ جی منافقین آگے چلیے جناب اسی کتاب کے اسی کتاب کے اسی صفحے سے امریکی فرانسیسی اور برطانوی حکومتوں نے بلکہ پہلے پڑھ دیتا ہوں تمام اسلامی ممالک میں بینکوں میں سودی کاروبار جاری ہے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے اسی طرح اور یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے سکول میں yeah. سود کہاں پڑھایا جاتا ہے yeah. اور تمہیں معلوم ہے سود کھانا حضور فرماتے ہیں ستر گنا کتنے گناہ ہے ستر گنا ایسا روح کا نکاح نے فرمایا ان میں سے ان ستر میں سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ سکی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے نوز اب ایمان سے بتائیں جو بدکار عورتوں سے بدکاری کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں بے غیرت کیا کہتے ہیں گلّہ بلکہ نہیں گلا اس کو کہتے ہیں جو عورت اور مرد کو ملا آتا ہے عورت اور مرد کو ملانے میں کردار ادا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلال, دلال کہتے اور دلال ہیں ہیں اور بات کو سمجھیے گا اب جناب والا جو اس ماں سے نعوذ باللہ کرتا ہے وہ تو تمام دلوں بےغیرتوں کا سردار ہوا نا اب یہ بتائیں کہ جو پھر اس دلے کا بھی استاد ہو وہ کتنا بڑا ڈلہ ہوگا تو اب دودھ کھانے والے ہو گئے بہت بڑے بےغیرت ماں سے بدکاری کرنے والے اور ان سب کا استاد کون ہے پروفیسر ماس تو وہ دلوں کا استاد بن گیا کیا وہ بےغیرتوں کا تو جو بےغیرتوں کا بھی استاد ہو اس کو استاد بنانا جائز ہوتا ہے کہ منہ پر جوتے باندھنے چاہیے کیا باندھنے چاہیے جوتے باندھنے چاہیے اور گندگی میں بھرے ہوئے جوتے ادھر دیکھیے جناب کیا لکھتا ہے آگے لکھتا ہے جو اسلامی اسی طرح تمام ممالک رشوت جیسی لانت کا شکار ہے اپنی بات نہیں کر رہا میں تو سپیکر کی طرح بات نقل کر رہا ہوں ادھر دیکھیں یہ کتاب سے لکھا ہوا ہے ایم کا پرچہ ایم اے سولہ جماعت کتنی جماعت دیکھیے جہاں حالانکہ اسلام نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں کو جہان میں کرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے اور یہ سودا بھی یہ پرزے بھی کہاں تیار ہوتے ہیں سکول کی فیکٹری میں نئی ٹیلی ویژن کے ذریعے قریانی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور جا رہی ہے. جو سراسر اسلامی تعلیمات کے منافی ہے جو سراسر تعلیمات کے منافی امریکی فرانسیسی اور برطانوی حکومتوں نے اب ان تمام ملکوں میں اسلام کے خلاف متضاد اور مخالف علمی فضا پیدا کر دی ہے کون سی فضا جس کو میں ابھی بیان کرتا ہوں <سؤال> <سؤال> اور بچے جنم دینے بچے جنم دینے اور بدکاری کے جناب جو طریقے ہیں نعوذ باللہ وہ سکھائے پڑھائے جاتے ہیں یہ جی اخبار میں بھی آیا ہے میرے پاس اخبار پڑھا ہے ہاں جی اور یہ دیکھیں جناب جی اب میں آگے چلتا ہوں معلوم ہوا ان خبیسوں نے مادیت سینس اور عقلی جو جن کو عقلی تعلیم کہتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس کو انہوں نے ایک اور ذریعہ بنایا اس کے ذریعے تاکہ کیوں اور یہ ان کی خواہشات تھی یہ ان کی سازشات اور خواہشات تھی اور جب مسلمانوں نے اس کی پیروی کی تو یہ بھی تباہ ہو گئے کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا تم اپنی جان پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے دیکھ لیجیے اقبال نے صحیح کہا ہے اقبال نے ایک بات کی کہیں تو شیر میں بتا دو وہ جناب بات یہ ہے کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب خرکار چوروں کو پکڑتا ہے نا جب کوئی خرکار بچوں کو پکڑتا ہے تو اس نے ہاتھ میں مٹھائی شکر پارے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اب وہ بچوں کو کہتے ہیں گرائیں گرائے اب جب بچہ آگے ہوتا ہے اچھا دیکھنا مجھے تو مٹھائی دے رہا ہے وہ شکر پارے لینے کے لیے جب قریب ہوتا ہے تو وہ نشہ چڑھاتا ہے اور بغل میں مار کر لے جاتا ہے اس سمجھ آئے کہ نہیں اب بات کو سمجھیے معلوم جیسے یہ خرکار کرتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ انگریز خرکار ہے شکر پارے اس کی سائنس ہے اس نے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہیں اور تم ہو بچے مسلمان ہو تم کیا ہو بچے تمہیں مولو جی دنیا لینے میں تو کوئی حق نہیں ہے اب جب تم جاتے ہو تو وہ تمہیں ایمانی کا نشہ چڑھا دیتا ہے تم نشے میں آ جاتی ہو جب نشے میں آ گئے اس نے بغل میں اٹھایا اور اپنے یہودستان میں داخل کر دیا کس میں داخل کر دیا جہاں سے پھر تم واپس دین کی طرف آنے کے لوٹنے کے رہتے ہی نہیں ہو کہیں تو اقبال کا شیر پڑھ دوں اب اقبال فرماتے ہیں مجھ کو ڈر رہ کہ فلا مجھ کو ڈر رہ کہ فلاں شکر پارا فروش اور ہے یورپ کے شکر پارا فروش اور یورپ کے را فروش اور, را فروش اور, اور فارسی میں اقبال نے جو کہا سی میں فرماتے ہیں کشتا نو زر آئی نے بے شی معینے اُست اقبال کہتے ہیں انگریزوں کا دستور ہے کہ وہ دشمن کو غیر جنگ کے مارتے ہیں کیوں بکول اکبر کہ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں مغربی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے ہیں کیوں کہ ان چوڑوں کے پاس لڑنے کی جرت نہیں ہے اگر لڑتے ہیں تو مسلمانوں کو ملا کر لڑتے ہیں مگر بھی سرے دشمن کو مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں مگر بھی اس کی طبیعت بدلنے میں لگا رہتا ہے تاکہ دشمن دشمنی نہ رہے دشمن وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دشمن دشمنی نہ رہے تو جناب والا اس نے جناب اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ بے حرب و ضرب قتل کرتا ہے بے ہر بو جنگ کے بغیر قتل کرتا ہے اور موت ہاتھ اور گرد سے ماشی اس کی مشینوں کی گردش میں لاکھوں موتیں پڑی ہیں اس کی مشینوں کی گردش میں مشینیں تو تم نے لگا لی ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن تم نے اپنے آپ کو اس موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جس موت سے زندگی تمہاری واپسی نہیں ہو سکتی بہت مشکل نظر آ رہی ہے ارے خدا کے بندو اس سے تو یہ جو کچھ لکھا ہے اس سے تو ہمارا نظریہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو سہس ہے نا جدید سہنس جس کو کہتے ہیں جدید سہنس یہ تو مسلم اسلام سے ٹکراتی ہے کیا کرتی ہے کیوں ٹکراتی اس وجہ سے ہے کہ یہ خرچہ بے انتہا چاہتی ہے خرچہ رس بے انتہا چاہتی ہے دولت بے انتہا چاہتی ہے اور جب بے انتہا دولت چاہیے سائنسی سامان کو پورا کرنے کے لیے تو لازمن بات ہے پھر اس کے لیے مال دولت چاہیے مال دولت کے لیے ذریعہ آمدن چاہیے ذریعہ آمدن اگر جائد ہو تو اتنا دولت اکٹھی ہی, ہی نہیں ہو سکتی تو پہرے اسلام کو خیر باد کہہ کر اسلامی حلال حرام کے جو اصول ہیں ان کو خیر باد کہ چھوڑ کر پھر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے پھر جا کر کوئی یہ بنگلے بنتے ہیں جی تو مالوا کی بھئی یہ ٹکراتی ضرور ہے اسلام سے ٹکراتی ضرور ہے اسلام سے ٹکراتی ہے اور جناب والا جی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے سینس دنیا میں پھیلی ہے ویسے ویسے اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہے ایمان سے بتائیں ہر آدمی یہی روتا پیٹتا ہے کریں اب تو یار مسلمانوں میں اسلام نہیں رہا مسلمان ختم ہو گئے برباد ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے ان سے کہ ظالم بتاؤ وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے تم تو کہتے ہو سائنس قرآن سے نکلی ہے کہاں سے نکلی اگر سائنس قرآن سے نکلی ہے تو جب سائنس پھیلی تھی تو سائنس کے پھیلنے سے چاہیے تھا قرآن پھیلتا کیونکہ جو قرآن سے نکلی ہو اس کے پھیلنے سے قرآن کی عظمت کو چار چاند لگ لگ جانے چاہیے تھے ہاں جی اور جگہ جگہ پر جو کافر ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے جہاں جہاں سینس ہے وہاں وہاں پر قرآن کا جھنڈا بلند ہوتا لیکن اس کے برابر ہم تو یہ دیکھنا جناب پا رہے ہیں کہ جہاں پر سینس ہے وہاں پر قرآن ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پر قرآن کی بات کریں تو وہ کہتا ہے ملا آ گیا ہے مولوی آ گیا جا اٹھا کر رکھو بلکہ انگریز صاف لفظوں میں ادھر دیکھیے گا یہ جناب جی انگریزوں نے صاف لفظوں میں یہ جی کہہ دیا ہے گوشنے اور وغیرہ جب تک یہ قرآن موجود ہے دنیا میں دنیا ترقی نہیں کر سکتی اور یہ دیکھیں جناب جی میرے پاس یہ دیکھیں اللہ کی امداد دیکھیں وہی وہی فرسٹ اخبار سامنے آ گئی ہے, جی. ہے. نوائے وقت ایک دسمبر کا ایک دسمبر دو ہزار ایک کا نوائے وقت مضمون ارشاد احمد عرب صاحب کہ اسی خاندان یعنی سعود خاندان کا ولی عبداللہ امریکی بچھو کے بار بار کاٹنے پر تو خاموش رہے لیکن پانی سر سے گزرنے لگا ہے اس لیے انہوں نے میزبانی کے آداب اور تحمل و برداشت کے تمام قرینوں کو بالا تاک رکھ کر اس عمل پر احتجاج کیا ہے کہ مغربی اور امریکی ذرائع سعودی بادشاہ کے مجید کو کہ مغربی اور امریکی سعودی بادشاہت کے بعد اب قرآن مجید کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا میں قتل و غارت اور غیر مسلموں کے خلاف جرائم کی وجہ نوز بلّہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں یہ دیکھو صاحب جناب اور یہی بات اور جناب وہ موجہ کثر کتاب ہے موجہ کثر کون سی شیخ اکرام کی اس میں لکھا ہے فکیل کے پاس موجود ہے اس میں یہ لکھا ہے جناب یہ سر ولیم جس نے گورنمنٹ کالج لاہور کا تعمیر کروایا تھا وہ کافر یہودی اس لانتی نے کہا باللہ جب تک ہاں اس نے یہ کہا کہ دنیا میں انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں ایک محمد کا قرآن دوسرا محمد کی تلوار اب میں ان خبیصوں پروفیسروں اور ملا سے پوچھتا ہوں جو سائنس کہ جو سائنس کو جناب کہتے ہیں اسلام یہ سائنس قرآن سے نکلی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں بتائیے تو صحیح کہ تم کہتے ہو جناب یہ اور یہ جو خود انگریز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور تلوار یہ دو انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں تو یہ سب سے بڑے دو دشمن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور تم کہتے ہو یہ کیا ہے قرآن سے نکلی ہے تو جو سائنس والے ہیں خود وہ یہ بھونک رہے ہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی میر, ہماری گمشدہ بھی ہے سائنس کیا ہے گمشدہ گم ہے ہماری میں نے کہا بکواس کرتے ہو یہ خلیفہ مامون کے دور میں سائنس یونان سے آئی تھی کہاں سے جنان. یونانیوں کے ملک سے آئی اور خلیفہ مامون کے یعنی سن دو سو ہجری کے بعد سن دو سو کے لگ بھگ اس کا جناب ترجمہ ہوا مسلمانوں میں آئی اگر یہ قرآن سے نکلی ہے تو پھر یونان سے کیوں آئی اور دو سو میں اس کے مسلمانوں میں دو سو ہجری کے بعد اس کی ترویج و شاید کیوں ہوئی قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن کوئی دو سو سال کے بعد نہیں آیا ہاں جی نبی پاک کے جانے کے بعد تو پھر کیا وجہ ہے تو حقیقت یہ ہے جو خود چار لس نے برطانیہ کا شہزادہ چار لس جو ہے اس نے جو بیان کی حقیقت وہ یہ ہے جو کتاب دنیا شاہجت کی زد میں میرے پاس پڑی ہے ہاں جی اور جناب یورپی تہذیب دہانی تباہی کے دہانے پر اس کے اندر اس نے لکھا ہے کیا کہا ہے یورپ آیا جناب یہ لکھ کہا ہے اس نے ایک تقریر کی شہزادہ چارلس نے اس نے کہا جناب ہم مسلمانوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یونان کا فلسفہ اور سائنس ہمارے لیے محفوظ رکھا اور محفوظ رکھ کر وہ امانت ہمارے سپرد کر دی معلوم ہوا خود انگریز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی میراش نہیں بلکہ یہ یونان کے کافروں کی میراش ہے اور یہ گم ہو کر ان سے مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر یہ جہاں کی کھوتی وہاں جا کھلوتی پھر یہ کفار کا فلسفہ یونان کا مون مسلمانوں سے پھر کافروں کے ہاتھوں انگریزوں کے پاس جا پہنچا تو یہ مسلمانوں کی گمشدہ میراث نہیں بلکہ یہ یونان کی گمشدہ انگریزوں کی گمشدہ میراث تھی جو انہی کے پاس جا پہنچی یہ ہماری لونڈیا نہیں یہ انگریزوں کی لونڈیا ہے کس کی ہماری میراث مستفا کی شریعت ہے ہماری وراثت مستفا کا قرآن ہے ہماری وراثت وہ ہے جو سید پیر مہر علی شاہ گولوی نے بیان کی ہے مہر منیر کے میرے منی کے اندر لکھا ہے پیر صاحب کے پاس کسی نے خط لکھا کہ یہ انگریزوں کے پاس ہماری وراثت چلی گئی آپ نے فرمایا مخدوما غلط کہا ہے تم نے ہماری وراثت نہیں ہے ہماری وراثت تو مصطفیٰ کا علم شریعت ہے اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہے فرمایا ہماری وراثت یہ نہیں یہ انگریزوں کی کافروں کی ہی وراثت ہے فرمایا یہ دیکھ لینا جس کو تم اسلام کی کہتے ہو جو ہی یہ اسلامی ترقی کا سامان کہتے ہو میں اسباب معیشت اور وہ بھی غیر شرعی اسباب غیر شرعی اسباب کہتا ہوں فرمایا دیکھ لینا جیسے جیسے یہ سیسی اسباب پھیلتے جائیں گے ویسے ویسے دین اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلا جائے گا کیوں اس وجہ سے کہ یہ ہر و ہبس انسان کو ترندہ بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے اور یہ انشاءاللہ شاء میں ایک کیسٹ اردو کے اندر اور پنجابی کے اندر سائنس کے انسانی نقصانات بیان کروں گا ایک کیسٹ میں پھر دیکھ لینا خود انگریزوں کی زبان سے میں ثابت کروں گا کہ انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ سائنس سے ہمارا ایشو عشرت جو ہے وہ اگرچہ مسجن ہوا ہے لیکن انسانیت سے تباہ ہو گئی ہے یہی <سؤال> وجہ ہے اقبال قلندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہہ دوں اقبال کا بول بیان کر دوں اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے دل کے لیے مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات پر تمہیں معلوم ہے انسان وہ ہے جس کا دل زندہ ہو جس کا ضمیر زندہ ہو جس کو نیکی بدی کی پہچان ہو وہ نہیں جو کتے کی طرح سارا دن, دن دنیا دنیا کے سامان کے پیچھے تو پڑا رہے لیکن نہ عزت کا پتہ ہو نہ ایمان کا پتہ ہو نہ خدا کا پتہ ہو نہ اخلاق کا پتہ ہو نہ بڑے جھوٹے کی تمیز ہو نہ استاد کی شرم و حیا ہو نہ بہن ماں, ماں بہن کی عزت کا پاس ہو نہ غیرت اس کے اندر موجود ہو تمام انسانی سفا سے نکل جائیں جائے کے وہ زمین پر چلتا پھرتا جانور ہو تو خدا کی قسم ایسے کوئی انسان نہیں کہتے اور ہمارے نبی تو آئے ہیں انسانیت کے تحفظ کے لیے آئے ka <laughs> آگے چلیے جناب ادھر دیکھیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے وہ تو سائنس کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا ہے جی اکل, اکل کو بنیاد اقلی تعلیمات کو بنیاد بنا کر جی بل, سچ فرماتے ہیں بزرگ کہ دشمن چینی کھلائے تو اس کو زہر سمجھو ये شاک, ये شاک. بلکہ شیخ سادی نے تو یہ فرمایا ہے کہ دوست کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والا دشمن سے محفوظ رہتا ہے دوست کو شک کی نظروں سے دیکھنے والا دشمن کی ستم پر تازگیل سے محفوظ رہتا ہے دشمن کے ظلم اور ستم سے محفوظ رہتا ہے دشمن کے فتنے اور سازش سے محفوظ رہتا ہے جو اپنے دوست کو شکی مقصد کیا ہے کہ پوری احتیاط کرو پوری احتیاط کرو ادھر دیکھیے جناب اسلامی تعلیمات سے دور کر دینے کے ذریعے انہوں نے کیا حملہ کیا قاہرہ میں قاہرہ مصر کا شہر ہے اس میں اپریل 1906 کو ایک کانفرنس منعقد ہوئی عیسائیوں کی طرف سے زبر پادری نے ایک پادری کے اعتراض کے جباب میں یہ کہا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنانا فی الحال ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے اور ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے ہمارا تو اولین مقصد مسلمانوں کو اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور کر دینا ہے اور یہی ہمارے لیے بہت ہے چاہے وہ ہمارے دین میں شامل نہ ہو بہوالا دنیا عیسائیت کی زد میں سفر نمبر اکتالیس زبی امر پادری نے کہا ہمارا پروگرام یہ کہ ہم مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرتے ہیں چاہے یعنی کیا مطلب مسلمان نہ رہے کیا نہ رہے. مسلمان نہ رہے جیسا کہ بارہویں جماعت میں بارہویں ہاں آگے چلتا ہوں وہ حوالہ آگے پیش کرتا ہوں ذرا اسی کی وضاحت کر لوں ذرا بات سمجھیے گا جناب والا وہ کہ آپ مسلم... وہ کہتے ہیں کہ آپ عیسائی بنانے کا پروگرام پہلے نہیں رکھتے کیوں اس وجہ سے تو ان کو پتا ہے ہمارے مذہب میں اتنا جاذبیت ہی نہیں ہے مذہب عیسائیت میں حقانیت نہیں دلائر کی قوت نہیں معقولیت نہیں جاس نہیں وہ مسلمان کو دین اسلام سے منحرد کر کے اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا اس وجہ سے وہ پھنک رہا ہے کہ ہم عیسائی تو نہیں کر سکتے مگر اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو اسلام سے دور کر کے کافر ضرور کر دیں گے چاہے وہ عیسائی ہو چاہے نہ ہو یہودی ہو چاہے نہ ہو سکھ ہو چاہے نہ ہو اور ہندو بنے چاہے نہ بنے مگر مسلمان نہ رہے مگر مسلمان رہے یہی وجہ ہے اور یہ اہل کلی کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف اقبال نے پہلے ہی بتا دیا ہمیں لیکن ہم بد ہیں بعد نہیں آ رہا ہے جناب جی ادھر دیکھیے جناب اسلامی تعلیمات کیا ہیں اسلامی تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی تعلیمات وہ ہیں جو ہماری فقہ میں بیان ہوئی ہے جو ہماری فقہ میں بیان ہوئی ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کیا ہے نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا شریعت وہ قربان جائیے ہاں جی عورتوں کا پردوں میں رہنا عورتوں کا گھر کو سنبھال کے رکھنا مردوں کا باہر کے کاموں کو سنبھالنا عورتوں کا قومی معاملات میں مداخلت نہ کرنا ووٹوں الیکشن میں مداخلت نہ کرنا اور جناب جی یہ جمہوری جمہوری نظام کو ختم نظام خلافت کا ہے یا خلیفہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے انتخاب جو ہے وہ سری طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ جمہوریت جو ہے یہ لانت ہے فساد ہے یہودیت کی یہ بھی بہت بڑی سازش ہے حملہ ہے سیاست کے میدان میں ہاں جی اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے الیکشن ہمبری کونسل صدارت الیکشن ہم کونسل صدارت گندے انڈے ہیں یہ کیا ہے اور گندے انڈے سے کبھی بچہ پیدا چاہے اس انڈے کو نورانی صاحب رکھے تو پھر بھی بچہ پیدا چاہے جناب جی کوئی صاحب رکھے تو بچہ پیدا تو پھر الیکشن سے اسلام کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا الیکشن منفری کاؤنسل صدارت بڑھائے ہیں خوب آزادی نے بندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رندے ہاں جی دوسرے مقام پر اقبال کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنایا اس نے خاک سے دو ست ہزار ابلیس ہاں جی اقبال کہتے ہیں جمہوری سیاست سے ابلیس تیار ہوتے ہیں کیا تیار ہوتے ہیں بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا ہے نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو تی سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی جی جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے موٹا سا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پر مخلوق کا حکم ہو اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پر خالق کا حکم ہو تو معلوم ہوا جمہوریت شرک ہے شرک ہے شرک ہے کیا ہے نظام جمہوریت میں دین دین سیاست سے جدا ہوتا ہے نظام اسلام میں سیاست دین پر فدا ہوتی ہے سمجھ لیجئے نظام جمہوریت میں سیاست دین سے جدا ہوتی ہے سیاست دین مسجدوں میں اور کوٹوں میں دفتروں میں سب کفر چلتا ہوتا ہے یہ جمہوریت ہے اور اسلام میں سیاست دین پر فدا ہوتی ہے سیاست دین پر اسی وجہ سے ہمارے صدیق اکبر سیاست دان بھی تھے اور دین پر قربان بھی تھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو جناب جی ہاں جی یہ جناب تو یہ ان کا فتنہ ہے اسلام جمہوریت کی اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کا یہ بہت بڑا ہر اور بہت بڑا ذریعہ سارا کہ منافی ہے یہ لباس میں تبدر میں رہنے سہنے میں وضاحت میں ہر طرح وہ جناب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہماری جناب جو ہے نا ہمارے ہی سب کچھ پھیل جائے اور جناب ہم ہی غالب رہ جائے مسلمانوں پر چھا جائے تاکہ مسلمان ختم ہو جائے تو یہ ان جناب جی گورملہ ہے آگے چلیے بلکہ یہ خود لکھ رہا ہے نیز اشی نے کہا کس نے زویمر پادری نے کس نے پادری میں تقریر کرتے ہوئے کہا کاہرہ میں سینکڑوں سال کی مسلسل در پید ریشا دوانیوں کے بعد یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ مسلمان کو اسلام کس قدر عزیز ہے اور مسلمانوں کا کام مالی اقتصادی اور گھریلو مشکلات کے اعتبار سے کیسے ہی ہوں اسلام کو چھوڑ دینا محال ہے لہذا ایک نیا منصوبہ ہما گیر پیمانہ پر یہ طے پایا اب ہم مسلمانوں کے مابین ذہنوں کے راستے آئے اور مسلمانوں کی زندگیوں کو اسلامی اطراف اور اخلاقی کردار اور روایات سے دور کر دیں اور مسلمانوں کو ایک ایسی قابل رحم حالت پر چھوڑ دیں کہ نہ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں اور نہ ہی غیر مسلم قومیں انہیں غیر مسلم سمجھے بلکہ وہ اسلام سے کون سو دور ہوں لیکن نام کے اعتبار سے مسلمان ضرور جانے جائیں کتاب دنیا عیسائیت کی ذات میں صفحہ نمبر چالیس پر جناب دیکھ لیجئے وہ کہہ رہا ہے بھوک رہے جناب دیکھیے کیا ہم نے آپ منسوبہ جی بنایا ہے ذہن مسلمان کو قابو کیجئے اور جناب اخلاق میں کردار میں جی ہر طرح میں جناب مسلمان کو جی اپنے جناب جال میں پھنسا لیجئے ایسی قابل رہے مالم پر چھوڑ دے مسلمان مسلمانی ہو رہے. مسلمان, مسلمان, مسلمان ہے اور دوسری قومیں اس کو کافر نہ سمجھے وہ کافر نہ سمجھے اور یہ مسلمان نہ رہے نہ وہ اپنا بنائے اور نہ یہ ان کا رہے نہ خدا رسول کرائے اور جیسے میں کہتا ہوں میں جیسے کہتا ہوں کہ بھائی ادھر سے ادھر ہم رنگی چھوڑ دے یا کرنگ دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جاؤ سراسر ہوم ہو یا سنگ ہو جاؤ اگر ہم انگریز ہمارے کلمہ کو دیکھتے ہیں نماز کو دیکھتے ہیں جو رشمی ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا نہیں ہے ادھر سے وہ دھکا مارتا ہے جب خدا رسول ہماری پینٹ شرٹ ہمارے کاروبار زندگی ہمارے جناب وضاختہ اور ہمارے جناب تمدن رہن سہن ہماری تہذیب اور ہمارے معاشرتی جناب جی معاشرتی اصولوں کو دیکھتے ہیں خدا رسول دیکھتے ہیں اور ہماری دین سے دوری کو دیکھتے ہیں کہ جناب پورے احکامات میرے انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ادھر سے دھکا دیتے ہیں اب ہماری یہ کیفیت ہے نہ خود ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم سمجھ آئی تو نہیں جائے کیا اب نہ, نہ انگریز ہمیں انگریز سمجھتے ہیں نہ خدا رسول ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں نہ بیچ میں لٹک رہے ہیں بیچ میں اور یاد رکھنا منافقوں آل کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے منافقوں کا ہمیشہ لائے لاؤ لائے ولا الہ آل آل آل اللہ فرماتا ہے منافق جو ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں بلکہ وہ ادھر کے ہیں کیا ہے, <سؤال> ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں نہ گھوڑا نہ گدا درمیانی جنس تیار ہوگی جس کو کچر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب ہمارا بہو طبقہ جو ہے یہ ہے کیا ہے یہ ہے کچر انگریز نے اپنی تعلیم کی گدی مسلمانوں کی تعلیم کا گھوڑا استعمال کرایا بیچ سے کون نکلایا نکلا کیا نکلایا بیچ سے جنرل مشرق صاحب نکلا ہے سے فوجی نکلا ہے سے پولیس والے نکلا ہے سے جج نکلا ہے سے پرویدر نکلا ہے سے ماسٹر نکلایا بیچ جی جناب جی شان یہ کچر ہے کون ہے کچر ہے انگریز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اسلامی ہے چکر کیا ہے خدا رسول دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پینٹ شرط میں گدا کہاں گیا ہے ابھی ہمارے پاس تو خدا کے بندو بیچ کا بنا کے چھوڑ دیا ہے یہی ان کا فتنہ ہے کہ یہ مسلمان نہ رہیں عیسائی نہیں بنتے تو نہ بنے مگر مسلمان نہ رہیں اب میں اور آگے چلتا ہوں جناب جی انگریزی تعلیم اور لبرلزم سیکولرزم جس کو کہتے ہیں سیکولرزم یہ میں سیکولر یہ ہمارا جنرل جو ہے نا اور یہ ہمارے زیادہ حکمران اور پروفیسر یہ لبرل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں لبرل پتا ہے کس کو کہتے ہیں لبرل پتا ہے کہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں لبرل اس کو کہتے ہیں جو کوٹھے کی کنجری ہو کیا؟ اس کو کہتے ہیں لبرل سکولر کوٹھے کی کنجری کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ جائے اسی کی ہی بن جائے ایک کسم نہ ہو ہر کسی کو خسم بنائے پھر اور تمہیں پتا ہے شریف عورت جو ہوتی ہے نا اس کا ایک ہی قسم ہوتا ہے کتنا خسم اور کوٹھی کے کنجری کا پیسہ ہی خسم ہوتا ہے جو دے دے رات گزار نمبر لگا لے بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے لبرلزم کا یہی مطلب ہے لبرلزم کوٹھے کی کنجری جو کہے میں لبرل ہوں جیسے جنرل مشرق کہتا ہے سمجھ لیجیے یہ کیا کہہ رہا ہے میں کوٹھے کی میں طویفا ہوں تویفا ہوں کیا مطلب پیسہ دو نمبر لاؤ پیسہ دو نمبر لگاؤ میں ہر سن لو سمجھتا ہو جو سکھوں کو بھی یہی صحیح سمجھتا ہو جو ہندوؤں کو بھی صحیح سمجھتا ہو جو کہے جہاں کوئی لگا ہے لگا ہی رہے اس کو کیا کہتے ہیں سیکولر اور لبرل کہتے ہیں جو کہ میری ماں بہن کو اٹھا کر جو لگ جائے تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں لبرل ہوں میں کیا ہوں لبرل ہوں ایسے لانتی کو کیا کہتے ہیں لبرل کہتے ہیں اور اسلام ایسا لبرل نہیں اسلام کا ایک ہی مالک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں مسلمان صرف ایک کو ماننے والا ہے مسلمان یہ دو رخا نہیں ہوتا دو رخا منافق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منافق ہے تو یہ منافق لوگ ہیں جناب جی اس وجہ سے اب دیکھیے جناب لبرلزم کے ذریعے انہوں نے کیسا جناب مسلمان کے اوپر پھیلایا میکال نے ہندوستان کے لیے نظام تعلیم رتب کیا جس کا مقصد اور غرض و غائب اس نے ان الفاظ میں بیان کیا ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم نے اور ہماری کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر عمل نظر فکر سوچ الفاظ تہذیب و کے اعتبار سے سکول کے ذریعے وہ کہنے لگا ہمیں جیل چاہیے کیا چاہیے؟, چاہیے ہمیں ایسی جماعت سکولوں کے ذریعے بنانی ہے بنانا ہے کہ جو جماعت جناب جی نظریات انگریزوں والے سوچ انگریزوں والی لباس انگریزوں والا ہاں جی مقصد تا... کیا ایسے منافق ہوں جن کو مسلمان تو مسلمان سمجھتے رہے مگر وہ مسلمان نہ ہوں اور ہمارے وہ کتے ہوں جس وقت روٹی چاہیں ڈال دیں اور کام لے لیں وہ فوج ایسی تیار کرنا چاہتا تھا سکول کے ذریعے یہ اس نے خود کہا ہے جناب محکلے نے جناب جی خود نوشت کتاب ہے اور جناب کر دیکھیں لکھا ہوا ہے جناب طور پر لکھا ہوا اس میں کہ ہم نسل ہندوستانی اور بہت سمجھدار آدمی ہو مسلمان کے لیے امل اور سوچ کے اعتبار سے کافر بننا جائز ہے کتنے خبیص ہیں وہ ملوانے جو کہتے ہیں سکول جانا جائے گا وہ خود دشمن دشمن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے سکول بنایا ہے اور اس کا تجربے سے مشاہدے سے اس کا جناب ثبوت بھی ہمیں مل چکا ہے ہاں جی صاحب ہاں مشاہدہ آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ملا ملوانا شیطانی جو ہے یہ پھر بھی بعد نہیں, نہیں آتا جناب جی اس کی بد بختی ہے اور ڈبلو ڈبلو ہنٹر کہتا ہے ہمارے انڈین اسکولوں سے کوئی نوجوان خا وہ ہندو یا مسلمان ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آبا اجداد کے مذہب سے انکار کرنا نہ جانتا نہ دیکھ ہمارے ہندوستانی مسلمان یہ تاریخ لکھی ہے تاریخ لکھی انگریز نے ہنٹر اس کا نام تھا ہندوستان کی تاریخ اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہمارے سکولوں سے جو بھی مسلمان نوجوان نکلتا ہے وہ اپنے اپنے نبی کے عقائد کو اپنے نبی کے مذہب کو اپنے نبی کے مذہب کو غلط سمجھتا یہ صاف لکھ رہا ہے سوالیہ نشان بن کر پوچھتا ہوں اور نام نہاد گفت مفتیوں سے ملاؤں سے جو بڑے بڑے مدرسے جناب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے ٹھیکار بنے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ جب یہ دشمن خود یہ रहा رہا ہے اور تجربات اور مشاہدات سے بھی سابت ہو چکا ہے کہ مسلمان ہاں جو نوجوان نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی اسلامی نظریے کو غلط ضرور سمجھتا ہے اسلامی اپنے نبی کے مذہب کو غلط سمجھتا ہے تو جناب جی آپ بتائیے گا ہاں جی جب یہ حالات تمہارے سامنے پھر کیوں جواز پر مشر ہو پھر کیوں شکولوں کے جواز کے قائل ہو سالم کب تک دنیا میں رہ کر یہ چلڑ کھاتے رہو گے آخر کار مرنا تو حیل کے نہیں ہے بھائی ارے بولیے تو صحیح نا اور وہ سچ کہا ہے دنیا پرست ملوانے سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچتا ہے خدا کی قسم کسی سے نہیں پہنچتا دنیا پر اور ہمیشہ اسلام کو جب فائدہ پہنچتا ہے اسلام کی خدمت ہوتی ہے تو آخرت پرست عالم دین سے ہوتی ایک اور حوالہ سنیے گا آئینہ علم تعلیم صفحہ نمبر انچاس بارہویں جماعت کی خالد بک ڈپو خالد بک فقیر کا بابت توجہ لکھتا ہے خود گھر کا والا ہے گھر کا گھر کا والا ہے انگریزی نظام تعلیم کا ایک بڑا مقصد اہل ہند کو ان کی اپنی تحجیب و ثقافت سے کاٹ کر جی کاٹ دیا جائے اور اس کی بجائے مغربی تاجر و ثقافت کا دل تازہ بنا دیا جائے تاکہ مغربی انداز اختیار کر لے اور انگریزوں کو گاسم اور ظالم سمجھنے کی بجائے اپنا موشن سمجھنے لگے ارے ظالم مولویو میں پوچھتا ہوں قاضی کادی تیری نہ مان آدھی نہ تیرا پیو راضی نہ تیرے تے خدا راضی نا نہ رسول پاک راضی میں پوچھتا ہوں ظالم بھیڑیے یہ بتاؤ یہ سکولوں کی کتابوں میں صاحب تم نے لکھ پایا لکھا ہے جناب تاکہ سکولوں کے ذریعے ہمارے نوجوان انگریزوں کو موسم سمجھیں اب تم آپ بتاؤ کہ کوئی آدمی اپنے موشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کوئی آدمی اپنے موشن کے خلاف اپنے موشن کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر یہ ان نوجوانوں سے سکولوں سے جہاد کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں وہ تو موشن سمجھ رہے ہیں وہ ظالمقاصب انگریزوں کو سمجھیں گے تو اٹھیں گے نا یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات نے ثابت کر دیا ہے افغانستان کی جنگ کے بعد کہ جو موسم سمجھنے والا طبقہ انگریز سکولوں کا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور دینی طبقہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے جو دینی مدرسے والا طبقہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور سب یہی وجہ ہے کہ تمہارے جنرل مشرق نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ انتہا پسند صرف دو فیصد دو فیصد مطلب کیا ہے سکولی طبقہ سارا ادھر ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی پالیسی کا متفق ہے تو جناب ہاں جی اگر کوئی ان میں سے ایک آدمی کے خلاف بھی بولتا ہو چند آدمی تو لکھمل کال ہوتا ہے بھائی اکثر پر حکم لگایا جاتا ہے اکلیت میں چند آدمی جو ہے وہ اگر ایسے ہوں کو تو نہیں دیکھا جائے کیا خیال ہے تو جناب آگے چلیے وہ کہ علی گڑھ آوالا حوالہ نمبر اکاسی حوالہ علی گڑھ میں اسلام اور مغربی اس کے نتیجہ میں اسلام کو بہت نقصان ہوا مسلمان نہ مسلمان رہے اور نہ انگریز یہ سکول کا پروفیسر خود لکھ رہا ہے سکول کی کتابوں میں لکھتا ہے بارہویں کی کتاب ہے کون سی کیا لکھتا ہے کہ اسلام کو سکول کی تعلیم سے یہ نقصان پہنچاؤ کہ مسلمان نہ مسلمان رہے اور نہ انگریز بن سکے اب تم بتاؤ یہی تو یہود کی پردیتی یہی تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مسلمان نہ رہے یہ جانگے ان کی یہی چاہے ماتھے پر تلک لگائے یا نہ لگائے تاکہ سک... چاہے سکھوں کی طرح کرپان اٹھائے یا نہ اٹھائے چاہے سنار باندھے یا نہ باندھے چاہے گرجے میں جائے یا نہ جائے چاہے مندر میں جائے یا نہ جائے چاہے بدھ کو خدا کہے یا نہ کہے بس اتنا ہے مسلمان نہ رہے کیا نہ رہے اور یہ سکول کی کتاب ہے کون سی ہے کتاب ہے تو پھر سمجھ لیجئے جو پھر بھی ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو مولوی ملوانا سکول کو جائز کہتا ہے ستار ہے مردار ہے نبی پاک سے فرار ہے نبی پاک سے حضور کا وفادار نہیں ہے ہمارا وفادار بھی نہیں ہے ٹکر کو بھائی لگا رکھی ہے ٹکر کو بھائی لگا رکھی ہے ساتھ ساتھ پنجابی بھی ہونی چاہیے نا گرم ہاں جی تو مثالہ بھی ساتھ چلنا چاہیے کیا خیال ہو مثالہ ہونا چٹ پٹا چٹپٹا کام اچھا ہوتا ہے بات تو سے سنیے گا آگے چلیے جناب اب جناب دو تین حوالے پڑھ کر تو ختم کرتا ہوں مشر میں مشری کانفرنس منعقد ہوئی جس میں برطانیہ کی اٹھارہ سو تریاسی میں تسلط کے بعد پادری فلک کے نظام تعلیم اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا کہ اس قسم میں نوجوانوں کی بڑی تعداد مشکک اور دہریہ ہوئی جا رہی ہے جو بجائے عرب کے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم اسپنسر کی تکلیف کر رہی ہے اسلامی عقائد میں خیال لبرل نظام حد تک بھی ابھی نہیں ابھرا جس طرح ہندوستان میں کہنے لگا ہندوستان میں جیسے لبرل لوگ تیار ہوئے ہیں بے دین منافق ایسے منافق مشر میں ابھی تیار ہوئے لہٰذا کیوں یہ اشارہ تھا دنیا عیسائیت کی زد میں محمد انور انور بن اختر لکھتا ہے ہاں جی یہ دو بندی ہے جو لکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے سر سید احمد خان کی طرف سے طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے یعنی اس نے کہا پادری نے فلق کے جناب مصر میں کہا وہ جو مشنری کانفرنس ہوئی مشنری کانفرنس جو عیسائیوں کی ہوئی اس میں کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو ہے ہندوستان اس میں ہماری تعلیم کے ذریعے منافق زیادہ تیار ہوئے ہیں مصر میں ابھی یہ کام سست ہے زیادہ اس کو تیز کرنا چاہیے تاکہ لبر تیار ہو کیا تیار ہو لبرل تیار ہو جی کیا بلکہ یوں کہیے کرل تیار ہو کیا کرل تیار ہو سمجھ آئے کہ نہیں آئی ایسا تو آگے چلیے جناب ایسا وہ لگا گو جائیں شریک چند سالہ جدو جہد کے نتیجہ میں ایسا مکتبہ فیکٹ نہ مصر میں بلکہ ہندوستان میں بھی بہت فائدہ ہو گیا تھا جو اسلامیہ قائد و افکار میں بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسائی فلسفیوں کی تقلید کرنے کو ترجیح دینے لگا تھا اپنے مذہب اسلام کو شک و شبہ کی طرف سے دیکھنے لگا تھا اور اپنے معاملات کی زندگی میں اپنے معاملات زندگی میں مگر بھی فکر و تعزیب کو پورے خلوص سے داخل کرنے کی کوشش مصروف تھا ہاں یہ طبقہ کیسے کیا تیار کیا تھا ہندوستان میں سر سید احمد خاں اور نے کس نے ہاں تو جناب والا ادھر دیکھیں یہ جو سر سید احمد خان ہے اس کے بارے میں التاف حالی لکھتا ہے الطاف حالی حیات جاوید صفحہ نمبر پانچ سو پیپر پہ لکھتا ہے عرب میں مشہور ہے کہ سید احمد خان لندن گیا تھا وہ انگریز سویار کر کے آیا ہے کہ میں مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے گا کرشچین کروں گا اور دین اسلام سے پھروں گا التاف حالی نے یہ بات لکھی ہے ہاں جی اور جناب جی اسی لیے سر سید احمد خان نے ہلال اور سلیم کو چاند اور سلیم کے نشان کو ملا کے اس خبیس نے رکھا ہے جی اس نے اتنا نقصان پہنچایا وہ خود بھی کافر تھا اور اس نے کافر ہی تیار کیے بےدبین تیار کیے لال مذہب تیار کیے اسلام دشمن تیار کیے قوم دشمن تیار کیے ملک دشمن تیار کیے مفاد پرست تیار کیے پیٹو تیار کیے پیٹو کون سے پیٹو لٹو کٹو تیار کیے کیا ہاں ہاں ہاں چٹو وٹو چٹو بٹو تیار کیے سمجھ آئے کہ نہیں آئی تو یہ جناب جی اس نے تیار کیے کبھی اس نے تو حضرت حضرات حضرات محترم میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں مسلمان بھائیوں آپ کے سامنے یہ تمام فطرے میں نے کھول کر رکھ دیا ہے اب آخر میں جناب جی ایک دو باتیں اس دنیا عیسائیت کی ذات کتاب میں سے جناب جی عیسائیت کی ذات میں ہاں جی اس کتاب سے میں صفحہ نمبر چونٹ کے حوالے سے پیش کروں ہوں کتنے ادھر دیکھیے سفا نمبر چونسٹھ کتاب دنیا عسائیت کی زد میں انیس سو چوبیس میں رامون لال نے انگریز آئے پوپ فلسطین پنجم سے ملاقات کے دوران انہیں دو کتابیں پیش کی جن میں مسلمانوں میں تبلیغ کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا رامون لال کے منصوبے کی دو کریاں تھیں پہلی یہ کہ چرچ علم اور اسکولوں کو تبلیغ کا ذریعہ بنا ہے اور دوسری یہ کہ اگر پورا من کامیاب نہ ہوں تو مسلمانوں کو بزورے قوت عیسائی بنایا جائے اس پر غور کیجئے گا کیا نے بنایا تھا جو پادری کو پیش کیا گیا وہ یہ ہے راموں لل نے جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ جناب پہلے سکولوں کے ذریعے کو پھیلایا جائے کس کے ذریعے اور عیسائی بنایا جائے جو بنتے ہیں ٹھیک جو نہیں بنتے ان کو بزورے طاقت اور جنگ کے ذریعے جیسے اس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے افغانستان کا کیا جنگ کا بار جو ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے عیسائیت کا جھنڈا لہرا دیا افغانستان میں اور میں خدا کی قسم خون کے آنسر ہو کر کہتا ہوں آپ بھی ذرا دل تھام کر سنیے گا کہ افغانستان کی سرزمین وہ مقدس سرزمین تھی کہ جہاں پر آج تک دنیا کی تاریخ میں کفر نے کبھی اپنا جھنڈا وہاں لہرا جرت نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو یہ نصیب ہو سکا تھا مگر سکولوں کے ذریعے قوم کے گدار منافقوں سر سید کی علی کڑی اولاد کے ذریعے یہ اسلام کو نقصان پہنچا کہ جناب ادھر دوستم اور پروفیسر لبانی وہ بھی پروفیسر ہے ادھر جو بھروئے ہیں بغیرت فوجی یہ بھی جناب جی اسلام دشمن سکولی ہی ہیں انہوں نے یہودی کو عیسائی کو بلا کر یہودیوں کو بلا کر آج وہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر جھنڈا لہرا رہا ہے امریکہ کا لاکھ امریکہ ہوتے ہم شکست نہ کھاتے ہمیں سکولی منافق نے شکست دی ہے ہمیں شکست دی ہے منافق نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا ہے میرے مجھے کھلم کھلا کافر سے خطرہ نہیں مجھے مخلص مومن سے خطرہ نہیں مجھے خطرہ ہے تو منافق سے خطرہ ہے کیسے خطرہ ہے سکول میں منافق کیونکہ منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کافر ہوتا ہے بت پرست اور منافع ہوتا ہے کافر پرست منافع کی کیا پہچان ہے کہ منافع کون ہوتا ہے کافر پرست. پرست یاد رکھنا جو کافروں سے عزت تلاش کرے کافروں سے ترقی تلاش کرے جو کافروں سے لگ کر یعنی کافروں کی تعریف اور مداسرائی کرے جناب سمجھ لیجیے کون ہے منافع ہے کون ہے منافع ہے. ہے تو جناب جی یہ دیکھیں اب وہ جناب انہوں نے بدور شمشیر یہ کام شروع کر دیا ہے تو جناب ادھر دیکھیے میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نگریاتی جو نگریاتی جنگ اس نے شروع کی تھی اسی کی کریا ہے یہ الفاظ یہ فکریں جو دنیا میں پھیل رہے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہے جی بنیاد پرستی کا خاتمہ رجت پرستی کا خاتمہ تکیا نوشیت کا خاتمہ اسلام تلوار سے نہیں اخراق سے پھیلا ہے جی یہ ساری بکوا جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے انگریزوں کی طرف سے اور یہ ندریاتی طور پر مسلمانوں کو بہت کے گرکھاٹ اتار رہی ہے یہ ان کا وہ اصلہ ہے جو مسلمانوں پر مسلمانوں کے نظریات پر اثر انداز ہو رہا ہے ادھر دیکھیے وہ انتہا پسندی کہتے ہیں اسلام کو کس کو لیکن وہ لانتی ہے منافع کرتا ہے منافقت کیا کرتا ہے آج کا یہودی عیسائی منافق سے کام لیتا ہے بڑا چلات ہے چالاک ہے بڑا ترار ہے بڑا اشار ہے مکار ہے لومڑی ہے لومڑی لومڑی ہے جس کے آگے شیر کا زور مات رہ جاتا ہے تو وہ کبھی سی بھونک رہا ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے دیکھے انتہا پسندی سے ان کا مطلب کیا ہے اسلام کیا ادھر دیکھیے یہی پرچہ ایم اے کا پانچواں پرچہ ہمارے عالم اسلام کے مسائل وسائل کیا لکھا ہے جرنل عمر احمد البشیر کی فوجی حکومت نے سودان میں اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے لیے چند اقدامات کیے تو اہل مغرب نے اسے بنیاد پرست حکومت قرار دیا اور انہیں اقدامات کی وجہ سے امریکہ نے اس پر دہشت گرد ملک ہونے کا الزام لگایا معلوم ہوا دہشت گرد دہشت گردی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی انگریز کس کو کہتے ہیں اسلام کو بولیے کس کو اور حوالہ سنیے اور حوالہ سنیے حوالے کی بھرمار کر دیتا ہوں ضرور شریف پڑھے دیکھتے یہ دیکھیے مضمون ہے اخبار ہے نوائے وقت اختیس رجب اٹھارہ آٹھ اکتوبر کتنے کا دو ہزار ایک کا مضمون ہے طلوع ارشاد احمد عارف صاحب لکھتے ہیں کہ اس بنیاد پرستی سے تہذیب آزادی اور جمہوریت کو خطرہ ہے کیونکہ بنیاد پرستی اور دہشت میں حد فاصل صرف اسلام ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کا اتحاد عمل میں آیا ہے امریکہ اور یورپ کے ساتھ اس اتحاد میں عالم اسلام کا حکمران ٹولا بھی خوشبوخو سے شامل ہے کیونکہ وہ بھی بش اور ٹونی بلیر کی طرح بنیاد پرستی یا دوسرے معنوں میں اسلام سے الرجک ہے یہ سامنے یہ یہ اخبار میں کر آپ کو دکھا رہا ہوں جناب جی یہ اخبار کی ہے جس میں لکھا ہے بنیاد پرستی دوسرے معنوں میں اسلام دوسرے معنوں میں یہی وجہ ہے طالبان حکومت نے چند دنوں کے لیے جو جناب وہاں پر نظام اسلام راج کیا تھا اگرچہ وہ دیوبندی بندی مسلک کی وہاں پر اشار چاہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا مگر ان کے قوانین اسلامی تھے اگر نریات جو بندیت کے وہاں پر پھیلانا چاہتے تھے جو نبیوں ولیوں پاکوں کے خلاف ہوتے ہیں تو جناب والا جو گستاخی کے نریات ہیں وہ فیلانا چاہتے تھے اس وجہ سے ان کو شکست دیکھنی پڑی وہ بزرگ کے درباروں کو شہید کر رہے تھے جس کی وجہ سے شکست ہوئی مگر قوانی نے اسلام انہوں نے نافذ کیے تھے تو انگریزوں نے کہا یہ بنیاد پرست ہے کیا کہا یہ انتہا پسند ہے ہم ختم کر دیں گے ان کو اتنا جنگ کی طبیل جنگ آپ وہ دس سال کہتے ہیں اسامہ ہمیں نہیں ملے گا حالانکہ اسامہ کبھی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک جناب چھڑا سا بنایا ہوا ہے ایک ہبا سا بنا رکھا ہے اور جناب جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا ہے مسلمانوں کی تباہی بربادی کے لیے جو چھپ چھپ کر ہم کرتا ہے اسلام چھپ چھپ کر ہمیں نہیں کرتا اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں جب لڑتا ہے تو چھپتا نہیں جب چھپتا ہے لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں تو جناب جی ایسے چلاگر انہوں نے تیار کر رکھے ہیں خود جناب جی اب دس سال نہیں ملتا میں پوچھتا ہوں طالبان حکومت براد ہو گئی ہاں جی بہت کچھ ہو گیا ہے اور جناب جی ان کا سٹی لائٹ جو ہے وہ کہاں کہاں کی گیند پڑی ہوئی دیکھ لاتا ہے لیکن کیا وجہ وہ سامان نظر نہیں آ رہا اب دس سال تک ان کو کس نے کہا یہ نظر نہیں آئے گا ہاں جی یہ کی باتیں جانتے ہیں مگر بات یہ ہے اصل بات وہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شمشیر کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور باقیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ سال تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی تو تب جا کری منصوبہ پورا ہوگا اس وجہ سے ان لانتیوں نے دس سال کا جناب جو ہے نا وہ کیا آجی وقت دیکھ دیا ہے دس سال کا عرصہ دیا ہے آجی دس سال کا زمانہ بیان کر دیا ہے تو یہ وجہ ہے جناب جی سمجھئے گا تو معلومہ اب یہ انتہا پسندی بنیاد پرستی اور یہ جا الفاظ جیسے کے مور سے آپ سنیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی انتہا پسند ہے بنیاد پرستا ہے ان کو ختم کریں گے جیسے ہمارا جر ادھر دیکھیں یہ غیر ملکی ٹی وی کو نیوز ٹائم ٹی وی کو نیوز نائٹ ٹی وی کو اس نے جناب کیا دیا ہے انٹرویو دیا ہے اخبار آواز منگل گیارہ رمضان مبارک ستائیس نومبر دو ہزار ایک کا آواز موٹی سرخی انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کا وقت آ گیا کوئی مذہبی جماعت الیکشن نہیں جیت سکتی صدر پرویز مشرک. صدر صدر انتہا پسند اقلیت میں ہے یہ لوگ افغانستان سے بھاگ کر یہاں آ رہے ہیں اگر یہاں کو ہو جاتا تو پتہ نہیں ہم بھاگ کر کہاں جاتے ہیں تم جہاں سے نکلے ہو وہیں جاتے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو یہ صاف لفظ مجھے دیکھ رہے ہیں انتہا پسند کے لاب آف جن کے منہ سے جو نفر نکلیں گے وہ کافر ہوگا انتہا پسندی اسلام ہے اور اسلام کا دشمن کون ہے اسلام کو ختم کرنے کا سوچنے والا کون ہے یاد پرستی کو ختم کرنے والا کون ہے یہودی ہے کتا ہے یہودی کتا ہے یہودی ہے ہے یہودی بھگوڑا ہے یہودی سور ہے یہودی بلّا ہے میں کان پکڑ کر ناک کی نکیل جو فوج کے ناک میں ڈلی ہوئی ہے میں پکڑ کر ہلا کر کہہ رہا ہوں بد بکتو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تمہاری ٹکر خدا سے ہو گئی ہے مولوی کا نام لینے والوں مولوی تو ختم ہو سکتا ہے مگر خدا تو ختم نہیں ہو سکتا یہ خیر تو تمہیں کافر کر دیا ہے یہودی نے سکول نے تم کا فرانہ سوچ رکھتے ہو تم یہ سمجھتے ہو آلوی ختم ہو گیا تو ہم ہمیشہ کے لیے یاشی کرتے رہیں گے اگر رانتی بگوڑے رام کی تاریخ کو نظر ڈال کر دیکھیے نمرود کی تاریخ کو نظر ڈال کر دیکھیے ابو جان کی تاریخ پر نظر دیکھئے. اپنے سب کا حکمرانوں جو ہے حکم حکمرانوں کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیے اگر وہ ختم ہو گئے خدا کے سامنے نہیں اڑ سکے تو تم نے بھی ختم ہو جانا ہے اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا یہ خدا کے سامنے اور یاد رکھو خدا سے بچنے بچ رہے ہاں مولوی کو ختم کرنے کی بجائے میں ان کو منصوبہ بتاتا ہوں اگر تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو خدا کو مارو کس کو نو زب اللہ ذالق اللہ کو مارو اور اگر اس کو نہیں مار سکتے وہ تمہیں مار کر رہے گا تو خبیسو اس سے پنجہ آزمائی نہ کرو انتہا پسندی چھوڑ دو مسلمان مسلمان ہے ہی نہیں جو انتہا پسند نہیں ہے دے شاید! دے شاید! اور دیکھیے انگریز خود سب سے بڑے بنیاد پرست بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کافر بھی انتہا پسند ہوتا ہے کفر بھی انتہا پسند ہے اور اسلام بھی انتہا کفر بھی بنیاد پرست ہے اسلام بھی بنیاد کتنا ہے کفر برائی کی اشاعت میں بنیاد پرستی سے کام لیتا ہے اسلام نیکی کی اشاعت اور برائی کے خاتمے میں بنیاد پرستی سے کام لیتا ہے کفر بے غیرتی کفر شرک کو کفر ظلم کو کفر جاتی کو کفر شدم کو کفر نا انصافی کو کفر انسانیت کے حقوق کے تلف کرنے کو شائع کرنے کے لیے بنیاد پرستی کرتا ہے اسلام عدل پھیلانے کے لیے اسلام انصاف پھیلانے کے لیے اسلام انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جب سے انگریزوں کے ہاتھ میں دنیا آئی پوری دنیا ہر وقت فتنے فساد میں ہے کوئی گھر میں بھی محفوظ نہیں نہ امریکہ میں محفوظ ہے نہ کوئی برطانیہ میں محفوظ ہے کبھی ادھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر دکھ رہا ہے کبھی کچھ گر رہا ہے تو سمجھ لیجئے اگر ان لانتوں کے اپنے علاقے محفوظ نہیں ہیں تو تمہیں کیا تحفظ دیں گے بھائیو ہو تمہیں تحفظ وہی دیں گے سبحان اللہ جس نے دنیا کو عمر بن خطاب کی شکل میں تحفظ دیا ہے تمہیں اور کوئی تحفظ نہیں دے سکتا خدا کی قسم کر کے کھاتا ہوں بھیڑیے سے بکریوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا وہ تو چیرنے پھاڑنے والا ہوتا ہو جو اپنے گھر بناتے ہیں لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں جو اپنے گھر اجاڑتے ہیں لوگوں کے وہی سوارتے ہیں ارے یہ کافر اور کافروں کے ایجنٹ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپئے کے ڈالروں سے کوٹھیے ایاشی کے سامان جو ہے نا جمع کیے ہوتے ہیں یہ کافر کے بچے لانتی جو ہوتے ہیں یہ کبھی دنیا کو امن سکون دیتے نہیں ہے یہ جناب جی دیکھیے گا لہذا مسلمانوں اٹھو یاد رکھنا اب دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں مسلمان رہ کر جینے کے دو ہی راستے ہیں بانگے دہل سن لو رات راتوں سے میں بانگے دہول کہتا ہوں سب سے پہلے ادھر دیکھیے یا تو شہر چھوڑ کر دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں رہ بو جیسی زندگی بسر کرو پتے کھا کر گزارا کرو اس طرح مسلمان زندہ رہو یا دوسرا یہ پھر طریقہ ہے کہ کافروں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر مٹی میں ملا کر ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ پھر تو ہی صورتیں ہوں گی یا تمہیں فتح نصیب ہوگی یا تمہیں شہادت نصیب ہوگی اگر مر گئے تو حضرت غازی علم الدین شہید کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے اور اگر زندہ رہے اگر زندہ رہے تو خدا کی قسم اسلام کے غازیوں میں نام آ جائے گا خاتہین میں نام آ جائے گا پھر تمہارے نام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکے گی نہیں جینے کے دو ہی ذریعے ہیں ملہ بھگوڑے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں میں سب کو کہتا ہوں اب جینے کے دو ہی راستے ہیں مسلمان رہ کر ہاں اٹھا کر منصوبے پھینک دو ان کے تعلیم کا منصوبہ ہے کرو بچے بچی کو ہٹا لو بغیرت کنجر منافق نہ بناؤ تمہارے سامنے حوالوں کی بھرمار کر دیا میں نے ابھی اور بھی حوالے میرے پاس پھیروں پڑ جائے وہ, وہ وہ میں کسی اور وقت میں ان یہ تو صرف میں نے جناب تو یہ نظریاتی جنگ ان کی جو انہوں نے کی ہے ہم جی آپ کو ندریاتی جنگ کے ذریعے دیکھ چکے ہیں اب وہ جی اصلحتی جنگ جو ہے جی وہ ہر وہ میدانی جنگ جو ہے اس میں اترا ہے وہ کیوں اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اکلیت میں رہ گئے ہیں چند ہے جو ہمارے تہذیب کو یہ حتا کے دیکھیں انہوں نے یہ بش کا بیان آیا ہے کا اس نے کہا ہم اپنی تہذیب کے تحفظ تک جنگ لڑتے رہے دیکھے ان کو معلوم ہے یہ تہذیب کفر تہذیب کفر بے تہذیبی تہذیب جو ہے کفر کی لانتی بے غیرتی کی وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ مسلمانوں کو کافر کرنا چاہتے ہیں جی تو یہ جمہوریت ان کا منصوبہ سازش اور حملہ ہے نکال دو تعلیم ان کا منصوبہ ہے نکال دو اور جناب یہ تہذیب ان کی جو ہے خبیش عورتوں مردوں کا مساوات برابری اور شانہ بشانہ اور ایسی باتیں یہ سب اٹھا کر پھینک دو صحیح بنیاد پرست انتہا پسند مسلمان بن جاؤ قانون بھی تمہارا اسلام کا ہونا چاہیے خود خلو السلم میں کاف اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے سکولوں میں شیطانی تعلیم ہے کون سی تو یہ شیطانی تعلیم ہے یہ کفر کی تعلیم ہے اس کو تعلیم کہنا حرام ہے تعلیم وہ ہے جو انسان کو اچھا اور سچا بنا دے کیا وہ بھی کوئی تعلیم ہے جو انسان کو سور کا بچہ بنا دے ایک ایسی تعلیم ہے جو انسان کو سو کا بچہ بنا دیتی ہے اس وجہ سے یہ جناب والا ہاں جی یہ آپ کے سامنے چند حقائق میں نے بحوالہ بیان کیا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر لوں کیونکہ دوست دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے اور نبی باگ نے فرمایا دین انسیح فرمایا دین خیر خاہی کا نام یعنی دین خیر خاہی ہے کیا مطلب دین جو ہے وہ خیر خاہی ہے جس کو دین بیان کر دو گے تو سمجھو اس کی تم نے خیر خاہی کی ہے یہ مطلب ہے حدیث کا اس خیر کا تقاضا پورا کرتے ہوئے بندہ سامنے wow. یہ زوال کے اسباب کے اسباب ہے ہمارے نزدیک ہے ذرائع ٹی وی بغیر تھی کے یہ جو سارے حوالے میں نے بلکہ سکولوں کی کتابوں سے ہی پیش کر دیے ہیں کہ یہ سب ان کے حملے ہیں جی جو انہوں نے بغیر جناب ایٹم بم کے دیے یہی وجہ ہے توپ کھسکی پروفیسر آیا بسولا گیا تو الفاظ ہے میرے. ہم انگریز کی توپ سے نہ مرتے جس میں گولہ ڈالتا ہے ہم اگر مرے ہیں تو پروفیسر کی توپ سے مرے ہیں کس توپ سے ہاں یہ وہ توپ ہے جس میں گولا تو نہیں پڑتا بلکہ بغیر کی گولی پڑتی ہے کیا پڑتی ہے चार। चार। جو آگے جس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو بھی بے غیرت بنا دیتے آخر <سؤال> میں بندہ ناچیز نیو ورلڈ آرڈر کتاب مصنفہ امجد حیات ملک متبو نیو چبرجی پارک چبرجی لاہور سے ایک حوالہ پیش کرتا ہے جس میں ڈاکٹر ایڈم ویشاپٹ جو کہ یورپ کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے اور ایک پادری بھی ہے سابق اس کا بنایا ہوا منصوبہ اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اٹسٹھ پر موجود ہے جس میں جس منصوبے میں اس نے وہ نکات پیش کیا ہے جن کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے امریکہ اور یہودیوں کا وہ پورا ہوگا اور مسلمان اور پوری دنیا مسلمانوں سمیت یہود کے پنجے میں آ جائے گی وہ نکات جو اس منصوبے میں اس نے پیش کیا ہے ان کو میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو آج کا بیان کردہ موضوع ہے یہ اپنے تکمیل کے تمام مراحل جو ہے نا وہ طے کر لیں اور یہ کامل اکمل موضوع تیار ہو جائے اسی کتاب کے جناب والا جس کا میں نے نام پیش کیا ہے نیو ولڈ ڈاکٹر امجد حیات ملک کی سفر نمبر 168 پہ موجود ہے اس پروفیسر نے پادری نے جو منصوبہ تشکیل دیا تو اس کے بنیادی نکات کیا ہے نمبر ایک تمام حکومتوں کی تنسیخ ساری حکومتیں جو ہے وہ ختم کر دی جائے اور اگر ان کے حکمران ہوں تو وہ حکمران ایسے ہوں کہ جن پر حکومت جن حکمرانوں پر حکومت اقویٰ میں متحدہ کے ذریعے یہودوں نشارہ کی ہو جیسے اسلام میں نظام خلافت ہوتا ہے تو مختلف ممالک میں گورنر اور امیر اور حاکم ہوتے ہیں جو خلیفہ کے ماتحت ہوتے ہیں ایسے ہی ان لائنوں نے یہ پیش کیا ہے کہ نیو ولڈ آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ تمام حکومتوں کی تنسیخ ان کو بدلا جائے ذاتی املاک کی تنسیخ یہ نمبر دو منصوبے کا نقطہ ہے یعنی اس منصوبے کا دوسرا نقطہ ہے ذاتی املاک کی تنسیخ ملکیت ذاتی نہ رہے بلکہ کیمونسٹ نظام کے مطابق سب ملکیت یہود و نسار حکومت کے ہاتھ میں ہو تیسرا حق کے وراثت کی تنسیخ وراثت کا حق جو اسلام نے عورت کو مردوں کو دیا ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ ایک بہت بڑا علم اسی وجہ سے وجود میں آ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مراز کو نصف علم فرمایا نصف علما آدھا علم یہی ہے اور باقی علم شریعت سارا آدھا ہے تو نصف علم جو حضور نے فرمایا ہے جس کو اس کو ختم کر کے وراثت کا حق ختم کر دیا جائے لہذا کوئی کسی کا وارث نہ بننے پائے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ اس ذریعے سے ذاتی املاک ختم ہو جائیں گے تو وراثت ہی نہیں رہے گی حب الوطنی کی تنسیخ, کہ جو ایک آدمی اپنے مذہب کا اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے اس ہبل وطنی کے جذبے کو بھی ختم کر دیے مذہب کی تنشیخ یہ نمبر پانچ نقطہ ہے اس منصوبے کا جو اس پادری نے پیش کیا ہے, نیو ولڈ آرڈر کے لیے جس کے لیے اب امیرکا اور یہ تمام یورپ جو ہے وہ پوشا ہے تاکہ پوری دنیا پر قبضہ کیا جائے مذہب کی تنسیخ کہ مذہب ختم کر دیا جائے لہذا کوئی آدمی اسی کے لیے یہ انتہا پسندی مذہب کو کہہ رہے ہیں بنیاد پرستی کہہ رہے ہیں اسی, مذہب, اسی کے لیے یہ جو نقطہ ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے مذہب کی تنسیخ کا جو نقطہ اس پادری نے پیش کیا ہے اس نقطے کو آپ غور سے سمجھے یہ اسی نقطے کو پورا کرنے کے لیے خبیشوں نے انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کا ایک جناب شاہ جی ایسا ہے کہ جناب شور شرابہ برپا کر رکھا ہے کہ پور تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ کہ انتہا پسندی نہیں کیا مقصد کہ مذہب کا نام نہ لیجئے ختم بھی یہ انتہا پسند ہے مذہب کا نام کوئی سے انتہا پسند نہیں ہے بھائی تو اصل ان کا وہ نقطہ پورا ہو رہا ہے کون سا مذہب کی تنسیق کا مذہب کی تنسیق کا نقطہ چھٹا کیا ہے خاندان کی تنسیق یعنی اخلاقی قدرے شادی وغیرہ اور شرم و حیا کے جو طریقے ہیں یہ سب ختم کر دیے تاکہ اس سے لوگوں میں بے راہ روی پیدا ہوگی اور اس بے راہ روی کا لوگ شکار ہو کر تو جائب میں اتنے مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کو پھر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا جب سوچنے کا موقع نہیں ملے گا تو ہمارے خلاف ان کا ذہن اٹھے گا ہی نہیں اور جناب ساتواں منصوبہ نیو ولڈ آرڈر کے ذریعے ساتواں نکتہ اس منصوبے کا نیو ولڈ آرڈر کے ذریعے دنیا کے قدرتی مالی اور انسانی وسائل پر تصرف حاصل کر کے اپنی ایک مطلق العنان عالمی حکومت کا کیا جتنے خود مالی وسائل ہیں قدرتی وسائل ہیں زمین میں جو موجود ہیں مثلا مادنیات وغیرہ یہ ان پر قبضہ کیا گیا قبضہ کر کے تاکہ جب خود معاش کے وسائل اور جو ہیں وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو انسان سارے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے لہذا جن پر جیسے چاہے گے حکومت کرتے رہیں اور وہ جو اسلام کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے وہ خطرہ ہم سے دور ہو جائے گا جائے. اب آگے یہ مصنف لکھتا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے جو لایا عمل وضع کیا گیا اس کا بنیادی جز لوگوں کو نسلی مذہبی سیاسی معاشی و معاشرتی بنیادوں پر باہم متقابل و متصادم زیادت سے زیادہ گروہ میں تقسیم کرنا اور اس کے بعد ان گروہوں کو مسلح کر کے انہیں کوئی ایسا موقع فراہم کرنا جس سے وہ باہم دست و گرمان ہو کر ایک دوسرے کو کمزور یا ختم ہی کرتے اندازہ لگائے کہ قرآن حکیم نے ایسے تو نہیں کہا یاد السارا گولا شدین تم بہت بڑا فسادی ٹولا اور تم فساد میں مزہ دیکھتے ہو خدا کی قسم خدا کی مخلوق اے عالم انسانی جو ہے اس کو تڑفانے میں یہودوں نسارا کو مزہ آتا ہے یہودیوں کو لطف آتا ہے یہ کیسا کتا درندہ انسان ہے جو انسانیت کو تڑپا کر لذت محسوس کرتا ہے یہی وجہ ہے دیکھیے بھولے بھالے مسلمانوں اور آنکھیں کھولیے میں ہر شعبہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اور بابا گے پھول کہتا ہوں فقیر کا ایک حوالہ غلط ثابت کرنے پر قلم کرا دوں گا خون معاف ہوگا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مقاصد انہوں نے اوپر پیش کیا ہے نکات ان کو پورا کرنے کے لیے لاعمل کیا وزن کیا گیا کہ بونی... وہ لاعمل جو وضع کیا گیا اس کا بنیادی جزم کیا ہے لوگوں کو نسلی نسل میں لڑا دو کیا ہے یہ پٹان ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی حتہ کراچی کے جو حالات ہیں اور کراچی میں جو نسلی فسادات ہیں یہ پنجابی ہے یہ, یہ پٹھان ہے اس کو مار دو وہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے یہ منصوبہ بھی کس نے پیش کیا ہے اقوام متحدہ نے پیش کیا ہے کس نے بے غیرت لانتی فوجیوں سے میں پوچھتا ہوں بے غیرت یہود ایجنٹ گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا یہ نسلی فسادات کے منصوبے یہودوں نے سارا سے لے کر اور مسلمانوں میں ڈال دیتے ہو یہ فترے مسلمانوں میں نسلی تم نے برپا کر دیے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی فسادی ہے اور سی زمان سے بکتے ہیں مولوی فسادی ہے مذہبی کہ مذہب کے اندر باہم تصادم پیدا کرو جس کی بنا پر جس کی وجہ سے وہاں بھی پابندی مرزائی اور دیگر بد مذاہب جو ہے وہ دن ب دن زندیوں اور بلحدوں کے پیدا ہو رہے ہیں خیال قرآن بن رہا ہے کوئی کہتا ہے سندر حدیث نہیں ہے فلان ہے یہ فتنے یہ تمام سمان فتن سواریاں یہ منصوبہ بھی کس نے دیا ہے اقوام متحدہ میں اور معاشی سیاسی سیاسی تنظیمیں یہ سیاسی ہے یہ پیپل پارٹی ہے یہ مجرم لیگ ہے یہ فلانی ہے یہ فلانی ہے ایک سو ایک جماعتیں بنا دو تاکہ ہر جماعت آپس میں گتھم گتھا ہو جائے اور لڑائی فساد کر کے ان کی قوت مسلمانوں کی کمزور ہو جائے اور ہر بہار میں ہر میدان میں کمزور ہو کرایا جائے تو سیاسی میدان کے اندر اختلافات بھی پیدا کس نے کیا ہے آہ! یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یہ تنظیم سازی پارٹی سازی کی کوئی لازت نہیں ہے آہ! اسلام امت مسلمہ کی بہادت کا دائیا ہے آہ! اور فتنے باعث تنظیموں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے اور معاشی،, معاشی طور پر تقسیم کر دو معاشی طور پر ایسا تقسیم کرو متصادم کر دو کہ یہ سرمایہ دار طبقہ یہ گوراباد طبقہ یہ جاگیردار طبقہ آپس میں سیاسی جناب طور پر یہ ہاں جی اور باہم اور معاشرتی طور پر بھی ان کو سب کو کیا کرو آپس میں زیادہ سے زیادہ گروہوں میں تقسیم کر لو ہر کہ تمہیں معلوم ہے انگریز کا وہ منصوبہ مشہور ہے کیا دو کو لڑاؤ حکومت کرو دو کو لڑاؤ اسی کے تحت آپ دیکھیں گے کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر یونین بنی ہو جی یہ فلانی یونین ہے یہ فلانی یونین ہے یہ رکا یونین ہے یہ ٹیکسی یونین ہے اور ہر ہر جناب ادارے کے اندر انہوں نے پانچ پانچ دس دس تنظیمیں بنا رکھی ہیں یہ بھی مسلمانوں کو آپس میں گتھم گتھا کرنے اور لڑانے کا جو منصوبے ہیں یہ بھی کہاں تیار ہوئے ہیں نیو بردار در کو پورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں تیار ہوئے پھر لکھتا ہے کہ تقسیم کرنا اور کو مسلح کر اسل پڑا اسلح پکڑا اصلہ کہ خود گورنمنٹ نے جتنی تنظیمیں ہیں کوئی جہاد کے نام پر اٹھی ہے کوئی سیاست کے نام پر اٹھی ہے ان سب جناب سپاہی صحابہ ہو خون خرابہ ہو یہ تمام کی تمام تنظیموں کو اسلح کس نے فراہم کیا ہے گورنمنٹ نے کس نے گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے کس نے گورنمنٹ نے یہ اسلحہ فراہم کیا ہے یہ لائسنس بنا کر کون دیتی ہے بغیر لائسنس کے اصلا ہے تو پارٹیوں کے پاس کیوں موجود ہے بڑی بات بڑی بات اگر یہ اصلا گورنمنٹ نے دیا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہودی گورنمنٹ نے یہودی منصوبے کی تکمیل کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ مسلمان آپس میں جن ان کو اصلہ دیا گیا تنظیمیں سنی سنی پیدا ہو گئی ان کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ٹھمایا گیا اب وہ ایک دوسرے کے دست وغیرہ ہونے کو ہے تاکہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ وہ جناب ایک دوسرے سے انتقام اور جناب مخالفت کا وہ جو ہے وہ گرم اپنا ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں خمیش اور جناب جی یہ دراصل منصوبہ کن کا ہے یہ و وہ سارا کا یہ ان کے لیے پھر اہم ہاتھ کنڈے جو ان مقاصد یہ ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ہو انہوں نے کہا مختلف شعبوں میں اعلی مقام پر فائض لوگوں کو مالی یا جنسی رشوت سے خاص کر ان کو بلیک میل کرنا بلیک میل کیا جائے مختلف شعبوں میں اعلی مقام پر جو افسان ہے یا سیاسی لوگ ہیں ان کو جنسی رشوت میں ان کو بدکاری میں مبتلا کر کے فلمیں بنا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں فلمیں بنا لیتے ہیں محفوظ تاکہ بلیک میل کیا جائے ابھی اگر بولیں گے تو دیکھا ہمارے منصوبوں کو کھولنا نہیں ہے خبردار ایسے لانتی ٹولا ہے جناب یہ دیکھا اور تعلیمی اداروں میں متعین الیومینیٹی اور فریمیشن کے اراکین کی سفارش پر اعلی دہنیت کے مالک طلبہ کو چڑ کر ان کی تربیت اپنے مقاصد کے مطابق کرنا یہ ہے کے اپنے جناب شیطانی فکر کے مطابق ان کا ذہن تیار کرنا یہ تیسرا دوسرا اور تیسرا لوگوں کو برسر اقتدار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ماہرین کی حیثیت سے منسلک کر کے پس پردہ ان کے ذریعے اس منصوبے پر عمل درامد کرانا کہ جتنے اوپر کے لوگ ہیں جرائم پیشا جو تیار ہوں گے ہاجی اور جینیت کے تیار ہوں گے ان کو پھر ایسا کرنا کہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے ساتھ منسلک کرنا تاکہ وہ برسر اقتدار لوگوں کو اپنے پنجے میں لے لیں اور اس طرح جناب پوری دنیا پر بھر جانا وہ نیو ولڈ ڈاکٹر اور یہود ان سارا کی حکومت ہو اور اسلام کا اس طرح خاتمہ ہو اور انسانیت پوری کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے یہ ان کے منصوبے ہیں. مسلمانوں ہمارا تھا یہ حق کہ ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیا اب تمہاری مرضی ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں مطن کی, فکر مذہب کی, کی فکر کرنا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں آخر حضرت اللہ مفکر اسلام حضرت مفتی فضل احمد چشتی دامت برکات ملالیہ کی تقریروں کے دیگر موضوعات پنجابی اور اردو میں بھی جامعہ مسجد رحمانیہ شیر ربانی پنڈی اسٹاف نز ٹاؤن شپ لاہور سے مل سکتے ہیں حضرت مفکر اسلام قبلہ مفتی صاحب کے سینکڑوں موضوعات جن میں سے چند ایک یہ ہیں اسکولوں کالجوں کے کفریات اور قبائر گناہ سائنس کے دینی و دنیاوی نقصانات جرنل پرویز مشرق کے آئیڈیل کا تعارف یورپ سے درآمد شدہ چند کا فرانہ اصطلاحات امریکہ کی تباہی امامت قبرا اور ظالم بادشاہ